وہ وہاں پر اپنی مخصوص جگہ مسجد بیت میں پہنچ جائیں گی اور پھر افطاری ان کی کل کی وہیں ہوگی اور اللہ تبارک کا تعالی سب کے اعتقاف کو قبول فرمائے آمین جی والیوم میرا کیا بہت زیادہ لو ہے یا آواز سنائی دے رہی ہے گزارا نہیں ہو رہا کیا اچھا کسی کو اوکے ہے اور اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد المحمدین الجودی والکرمی و آلیه و بارک و صلیم اچھا جی ٹھیک ہے جی گزارا کر لیں آپ تمام بھائی مہربانی کر کے گزارا کر لیجئے اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد المحمدین الجودی والکرمی و آلیه و بارک و سلیم. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ پر دس مرتبہ صبح اور دس مرتبہ شام کو درود پڑا وہ قیامت کے دن میری شفاعت کو پائے گا صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک و و وسلم اے تقاف کا ذکر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں بھی فرمایا ہے پہلا پارا ہے سورہ بقرہ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلِ اَنْ تَحْرَ بَيْتِي لِلْتَوَعِفِينَ وَلْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ اور ہم نے تاقید فرمائی ابراہیم وإسماعیل کو کہ میرا گھر خوب ستھرا کرو تواف والوں اور اعتکاف والوں اور رقو اور سجود والوں کے لیے تو اب دیکھیے کہ نماز اعتقاف کے لیے کعبہ مشرفہ کی پاکیزگی اور صفائی کا خود اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے فرمان جاری کی کیا جا رہا ہے تو معلوم چلا کہ ہر مسجد کو پاک صاف رکھنے کا حکم بھی قرآن سے ثابت ہوا کیونکہ ظاہر ہے کہ اعتکاف ہر مسجد ہی میں ہوتا ہے رقو سجود بھی ہر مسجد میں ہوتا ہے طواف خاص خانہ کعبہ شریف میں ہوتا ہے تو اب یہ جو علتیں پائی جا رہی ہیں اب چونکہ ہر مسجد میں ہیں تو خانہ کعبہ کے طواف کے علاوہ ہر مسجد میں رکو سجود یعنی نماز پڑھی جاتی ہے اور اعتکاف کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے اس پاک کلام سے ہمیں یہ معلوم چلا کہ اللہ کے گھروں کو ہم نے پاک اور صاف رکھنا ہے اور یہی وجہ ہے کہ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صبح کے وقت صحابہ سے یہ دریافت فرمایا کہ وہ مسجد کا خادم کہاں ہے ایک خادم تھا یا خادمہ تھی مطلب کوئی خاتون ہوں گی پردے کے احکام نازل ہونے سے پہلے وہ مسجد کی صفائی کر جاتی ہوں گی یا پھر کوئی خادم ہوں گے راوی کو شک ہے تو پوچھا کہ وہ کہاں ہے تو صحابہ نے عرض کیا جی ان کا رات کو انتقال ہو گیا تھا تو ہم نے ان کو دفنا دیا نماز جنازہ وغیرہ خود پڑھی اور آپ کو اس لیے خبر نہ دی کہ آپ آرام فرما رہے ہوں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس غلام کی قبر پر گئے اور نبی پاک علیہ السلام نے وہاں نماز جنازہ ادا فرمائی تو اللہ کے گھر کی جو خدمت کرتے ہیں صفائی کرتے ہیں تو اللہ رسول کی بارگاہ میں ان کا یہ مرتبہ ہے اور اعتقاف کی جہاں تک بات ہے تھوڑا سا میں آج اعتکاف کے موضوع پر ہی چند باتیں آپ سے کروں گا کیونکہ غالباً آپ لوگوں کے ہاں تو شاید اعتکاف کی ترکیب آج سے ہے میرا خیال ہے کہ جہاں آج بیسواں روزہ ہوگا تو ظاہر ہے کہ مغرب سے پہلے پہلے لوگ وہاں پہنچ جائیں گے جہاں انہوں نے اعتکاف کرنا ہے تو لہذا مختصر کی گفتگو آج اس موضوع پر ہو جائے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے یکم رمضان المبارک سے بیس رمضان تک اعتکاف کرنے کے بعد یہ فرمایا کہ میں نے شب قدر کی تلاش کے لیے رمضان کے پہلے اشرے کا اعتقاف کیا پھر درمیانی اشرے کا اعتقاف کیا پھر مجھے بتایا گیا کہ شب قدر آخری اشرے میں ہے لہذا تم میں سے جو شخص میرے ساتھ اعتکاف کرنا چاہے وہ کر لے تو اس حدیث سے یہ مسلم شریف کی حدیث ہے اس سے پتہ لگا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ماہ رمضان کا مقدس مہینہ اعتکاف میں گزارا ہے اور یہی وجہ ہے کہ الحمد للہ آج دنیا بھر میں یہ سنت بھی زندہ ہو رہی ہے کہ ماہ رمضان کے مقدس مہینے میں لوگ مہینے بھر کا اعتکاف بھی کرتے ہیں اور قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے زیر اہتمام کئی شہروں میں پاکستان کے باہر کا مجھے علم نہیں ہے بہرحال یہاں تو پاکستان میں تو کئی شہروں میں الحمد للہ تیس دن کا انتیس دن کا یعنی مکمل ماہ رمضان کا جو ہے وہ اعتکاف تربیتی اعتکاب ہوتا ہے اور سینکڑوں اسلامی بھائی اس وقت بھی باب المدینہ کراچی فیضان مدینہ جو عالمی مدنی مرکز ہے دعوت اسلامی کا یہاں الحمد للہ اعتکاف میں ہیں اور پھر یہ آخری اشرے کے اعتقاف کے لیے تو لمیٹڈ معاملات ہوتے ہیں کیونکہ ظاہر فضان مدینہ غالباً دس ہزار گز جگہ پر ہے اور یہ کوئی ان لمیٹڈ پلیس تو ہے نہیں ظاہر ہے کہ اس میں مرکز کی بھی جگہیں ہیں پھر مسجد بھی ہے دیگر معاملات بھی ہیں اور مکاتب بھی بنے ہوئے ہیں لہذا مخصوص تعداد ہی میں جو ہے وہ اعتقاف کروایا جاتا ہے لیکن پھر بھی یہ تعداد ہزاروں میں ہو جاتی ہے الحمد تو بات یہ نہیں ہوتی کہ ہم کوئی دعویٰ کریں کہ جی دنیا اسلام کا جو ہے یہ دوسرے یا تیسرے یا پہلے نمبر پر اعتکاف ہے بات یہ ہوتی ہے کہ جتنے بھی اسلامی بھائی احتکام میں بیٹھ جائیں ان کی تربیت جو ہے وہ صحیح ہونی چاہیے اور تربیت کے اعتبار سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دعوت اسلامی کے مدنی مرکز کے زیر اہتمام جہاں جہاں بھی دس روزہ اعتکاف یعنی آخری اشرے کا اعتکاف کرایا جاتا ہے تو ہمارا مدنی مرکز کا جو جدول ہے وہ بہت شاندار ہے بہت شاندار ہے اور حقیقت ہے کہ ایک اسلامی بھائی جب ایک اللہ کے گھر میں مسجد میں آ کر اعتکاف کے لیے بیٹھ جاتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ بھاگ تو سکتا نہیں ہے مطلب یہ کہ بھاگے گا تو اعتقاف بھی ٹوٹ جائے گا اب اس نے دس دتا بھی وہیں گزارنی ہیں آخری عشرے کا دن بھی وہیں گزارنا ہے اب ان معاملات میں ظاہر ہے کہ اس کی جس طرح کی تربیت تو کرنی چاہیے یہ مدنی قافلوں سے زیادہ زبردست یہ معاملہ ہے کہ مدنی قافلے عام طور پر اسلامی بھائی تین دن کے لیے چلے جاتے ہیں آٹھ دن کے لیے چلے جاتے ہیں لیکن یہ تو آخری اشرے میں اور پھر ماہ رمضان ہوتا ہے تو عبادت کا ذوق اور شوق ویسے ہی بہت زیادہ ہوتا ہے اور دل ویسے چاہ رہا ہوتا ہے کہ ہم زیادہ تلاوت کریں دین سیکھیں ماہ رمضان کا آخری اشرہ پھر اسی میں شب قدر اور شب تو کتنی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بے ختم قرآن کریم ہوئے, ہوئے ہوئے اس کی مٹھائیاں ماشاءاللہ یونائیٹڈ سویٹ سے بھی آتی ہوں گی تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ بہت ہی زبردست مطلب جو ہے یہ ایک ماحول ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف کی کرم نوازی ہے کہ مخلوق خدا کا بڑا رجحان ہوتا ہے بہت رجحان ہوتا ہے کہ وہ الحمدللہ عبادت کریں اور جھوک درجھوک لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں مسلمان شب قدر ستائیسویں شب ماہ رمضان کے آخری عشروں میں الحمد عبادت کرتے ہیں اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم کہ ہمارے ہاں تو بر صاحبرت سے ریت ہے کہ تاک راتوں میں ہم سلاط و تصبی کی ترکیب کرتے ہیں ہر جگہ تقریباً یہ معاملات ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے دی ہمارے روزے ہماری تراویاں ہماری نوافل سجدے رکوع اور سحری افطاریاں یہ مزے تو سمجھیے کہ بس اب چند دنوں کے مہمان رہ گئے ہیں تو اعتقاف کی بڑی برکتیں ہیں اعتقاف کی جو ہیں وہ بڑی فضیلتیں ہیں درۃۃ المنصور کے حوالے سے میں ایک روایت آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ شفیع روز شمار نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی خوشنودی کے لیے ایک دن کا احتکاف کرے گا اللہ اس کے اور جہنم کے درمیان تین خندقیں حائل کر دے گا جن کی مسافت مشرق و مغرب کے فاصلے سے بھی زیادہ ہوگی تو اب آپ دیکھیے کہ ایک دن کا احتکاب کرنے والا یہ برکت پاتا ہے کہ اس کے اور جہنم کے درمیان تین خندقیں حائل ہو جاتی ہیں اور خندقوں کا فاصلہ مشرق اور مغرب سے بھی زیادہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جہنم سے دور فرما دیتا ہے ظاہر اتنی مسافت طے کر کے جہنم میں نہیں بندا جائے گا انشاءاللہ تعالی اللہ یہ مسافت اس لیے ہے کہ اللہ تعالی چاہتا ہی نہیں ہے کہ اپنے بندوں کو جہنم میں ڈالے تو اعتقاف کی یہ برکتیں ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ اس میں بڑا عجر رکھا ہے جیسا کہ رحمت کون صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے ایمان کے ساتھ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے احتکاب کیا اس کے تمام پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے جی جی انشاءاللہ تعالی میں طاق راتوں کے بارے میں بھی عرض کر دیتا ہوں کوئی بھائی اگر اس سلسلے میں آ, مطلب گفتگو میں حصہ بھی لینا چاہیں تو ہینڈ ریز کر کے آپ مائک پہ بھی, بھی آ سکتے ہیں احتکاف کی برکتوں یا ماہ رمضان کے موضوع پر کوئی بھی گفتگو آپ کرنا چاہیں کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو زکوۃ سے متعلق روزوں سے متعلق نماز سے متعلق نظریات عقائد سے متعلق تو ان اللہ تعالیٰ جو میرے علم میں ہوگا میں عرض کروں گا آپ لوگ سوال مائک پہ بھی کر سکتے ہیں مائک نہیں تو مین ٹیکسٹ پہ لکھ دیں تو ہماری گفتگو بھی جاری رہے گی اور ان اللہ تعالیٰ یہ سوال جواب کا سلسلہ بھی جاری رہے گا تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ میرے آکا الصلاۃ وسلام نے ارشاد فرمایا منی تکافہ ایمان و اشتہفی لہما تقدمہ من بمبی جس شخص نے ایمان کے ساتھ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے اعتکاف کیا اس کے تمام پچھلے گنا بخش دیے جائیں گے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو بخش دیتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مطلب مغفرت فرما دیتا ہے اب آپ سوچیں ذرا جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے حیات سے مراد اپنی حیات ظاہری میں جب سرکار مدینہ پاک میں صحابہ کے جھرمٹ میں وہ چاند ان ستاروں کے جھرمر میں جب جگمگاتا ہوگا اللہ اکبر تو میرے آکا علیہ السلام بھی تو نمازیں پڑھتے سرکار بھی تو روزے رکھتے آکا بھی تو احتکاب کرتے تھے تو اللہ اکبر سیدنا ناف رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ مجھے مسجد میں وہ جگہ دکھائی جہاں سرکار اعتکاف فرماتے تھے یہ مسلم شریف حدیث ہے تو صحابہ کرام ظاہر ہے کہ اللہ کے گھر مسجد کا ادب و احترام تو کرتے ہی تھے لیکن وہ جگہ بڑی متبرک تھی کہ جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اعتقاف جو ہے وہ کیا کرتے تھے اور جس جگہ سرکار دو عالم علیہ السلّت وسلام اعتکاف فرماتے وہ آقا علیہ السلام کے اعتکاف کے لیے خجور شریف کی لکڑی وغیرہ سے بنی ہوئی مبارک چارپائی بچھاتے تھے وہاں بطور یادگار ایک مبارک ستون استوان السریر اس آج بھی قائم ہے اور خوش نصیب زائرین حضور برکت کے لیے یہاں نوافل بھی ادا کرتے ہیں تو بارہ شب قدر اصل جو ہے وہ علت ہے اعتکاف کی اعتکاف کی کیوں ہوتا ہے اعتکاف کا معنی کیا ہے اعتکاب کا معنی ہے دھرنا دینا کیا معنی ہے دھرنا دے دینا آپ نے دیکھا ہوگا سیاسی پارٹیاں دھرنا دیتی ہیں کبھی وہ روڈیں بلاک کر دیتی ہیں کبھی سڑکیں جو ہیں وہ جام کر دیتی ہیں ٹریفک جام کر دیتی ہیں اور نظام شہر کا جو ہے وہ جام کر دیتی ہیں وغیرہ وغیرہ کبھی پہیا جام اسٹرائک ہو رہی ہوتی ہے دھرنے دیے جا رہے ہوتے ہیں اس طرح کے معاملات کیے جا رہے ہوتے ہیں تو اعتکاف بھی دھرنا دینا ہی ہے لیکن یہ دھرنا کیسا ہوتا ہے یہ دھرنا روڈوں کو بلاک نہیں کیا جاتا ٹریفک کو جام نہیں کیا جاتا ڈیری ویزز پہ جو لوگ کام کرتے ہیں ان کی روزی کو ستیہ ناش نہیں کیا جاتا اعتقاف وہ درنا دینا ہے کہ گویا اللہ کے بندے اللہ کے پاک گھر میں اس امید پر درنا دیتے ہیں کہ یا اللہ ہم نے تیرے پاک گھر میں آ کر ہم نے اعتکاف کر لیا ہے درنا دے دیا ہے اب ہم یہاں سے جب جائیں گے جب تو تماری بخش فرمائے گا جب تماری مففرت فرمائے گا تو اس امید پر اعتکاف کیا جاتا ہے اور علت یہی ہے کہ اللہ کی مغفرت اور بخش حاصل ہو مقصود یہی ہوتا ہے اور شب قدر کو حاصل کرنا شب قدر کو بھی ہم کیوں حاصل کرنا چاہتے ہیں شب قدر میں بھی ہم عبادت کیوں کرنا چاہتے ہیں صرف اور صرف یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بخش اور مغفرت ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کے صدقے ہم جیسے گناہ گاروں کو بھی بخش دے ہماری بھی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دے تو علت جو ہے وہ یہ ہوتی ہے اعتکاف کی تو الحمد للہ اعتقاف جو ہے وہ مطلب کرتے ہیں خوش نصیب یہ سنت علل کی فایا ہے لیکن اس میں ایک بات یاد رکھیں اعتکاف میں جو ہے کہ یہ سنت علل کی فایا ضرور ہے ٹھیک ہے اس کی بڑی برکتیں ہیں حدیثوں میں اس سے متعلق بڑی مطلب جو ہیں وہ فضیلتیں بھی آئی ہیں بڑی اس کی برکتیں بھی ہیں کوئی شک کی بات نہیں ہے لیکن جو لوگ اللہ کے پاک گھر میں بیٹھ کر اللہ کے اس پاک گھر کا ادب نہیں کر پاتے اور بے ادبی کا مظاہرہ کرتے ہیں تو پھر یہ سمجھ دیجئے کہ جب وہ اعتقاف کے اختتام پر جب چاند نظر آ جاتا ہے شب وال المکرم کا عید الفطر کی مبارک راد ہوتی ہے جب وہ اس رات کو اعتکاف ظاہر ختم ہو جاتا ہے اپنے گھروں میں جاتے ہیں تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کے ساتھ مغفرت اور بخشش کے خزانے ہوتے لیکن گناہوں کی گٹھڑیاں ان کے جو ہیں وہ کندھوں پر ہوتی ہیں کیونکہ اللہ کے پاک گھر کا ادب اور احترام نہ کرنے کی بنا پر وہ اجر و ثواب کی بجائے جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ اپنے لیے گناہوں کا سلسلہ بڑھا لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ماہ رمضان میں آخری اشرے میں شب قدر فرما کر جو ہے رکھ کر جو ہے ہم گنگاروں کے لیے ایک بڑا اہم اور اچھا موقع عطا فرما دیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ اعتکاف کرنے والا گناہوں سے بچا رہتا ہے اس کے لیے تمام لکیاں لکھی جاتی ہیں جیسے اس کے کرنے والے کے لیے ہوتی ہیں تو اعتکاف کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے کہ بندہ گناہوں سے بچا رہے گا اور جو گناہ وہ باہر رہ کر کرتا ان سے محفوظ رہے گا لیکن یہ اللہ کی خاص رحمت ہے کہ باہر رہ کر جو نیکیاں وہ کیا کرتا تھا اعتکاف کی حالت میں اگرچہ ان کو انجام نہ دے سکے گا مگر پھر بھی وہ اس کے نامہ اعمال میں بد دستور لکھی جاتی رہیں گی جو وہ اللہ کے گھر کے باہر مسجد سے باہر بھی نیکیاں کرتا تھا اب اعتکاف کی وجہ سے وہ اللہ کے گھر میں تو نیکیاں کر رہا ہے باہر جو نیکیاں وہ کرتا تھا وہ نہیں کر رہا لیکن اللہ تعالیٰ ان کو بھی وہ نیکیاں بھی عطا فرما دیتا ہے تو یہ بڑی الحمد جو ہے وہ برست کی بات ہے اور بہت ہے وہ فضیلت کی بات ہے مسجد میں اللہ کی رضا کے لیے بنیت اعتقاف ٹھہرنا اعتکاف ہے یہ اعتکاف کی تعریف ہے مسجد میں اللہ کی رضا کے لیے بنیت اعتکاف ٹھہرنا اعتکاف ہے اس کے لیے مسلمان کا عقل ہونا اور جنابت اور حیض النفاط سے پاک ہونا شرط ہے بلوغت شرط نہیں ہے یعنی نابالغ بچہ جو تمیز رکھتا ہے اگر بالیت اعتقاف مسجد میں ٹھہرے تو اعتقاف صحیح ہے اور اعتکاب کا لغوی معنی میں ارض کیا دھرنا دینا مطلب یہ کہ موتقف اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی عبادت پر کمر بستہ ہو کر دھرنا مار کر پڑا رہتا ہے اور اس کی یہی دن ہوتی ہے کہ کسی طرح اس کا پروردگار اس سے راضی ہو جائے ہم سے فقیر بھی اب پھیری کو اٹھتے ہوں گے اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے ہیں اللہ اکبر ان کے نثار کو یس ہرنج میں ہو جب یاد آ گئے ہیں سب غم بلا دیے ہیں ان کی ماہ دل کے گلچے کھلا دیے ہیں اکال سلاط و السلام کی یاد جب آتی ہے تو دل کے گلچے کھل جاتے ہیں الحمدللہ للہ کی تین قسمیں ہیں جی اعتکاف واجب اعتکافِ سنت اور اعتقافِ, اعتقاف نفل ان تین چیزوں کو یاد رکھیں تین قسم کا احتکاف احتکاف واجب کیا ہوتا ہے جیسے کوئی منت مان لیتا ہے کوئی نظر مان لیتا ہے پھر زبان سے کہہ دیا کہ میں اللہ کے لیے فلاں دن یا اتنے دن کا احتکاف کروں گا تو اب جتنے بھی دن کا کہا ہے اتنے دن کا احتکاب کرنا واجب ہو گیا اتنے دن کا احتکاف کرنا واجب ہو گیا اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جب بھی کسی بھی قسم کی منت مانی جائے اس میں ہر شرط ہے کہ منت کے الفاظ زبان سے ادا کیے جائیں صرف دل ہی دل میں منت کا ارادہ یا نیت کر لینے سے منت صحیح نہیں ہوتی تو اب اگر کوئی منت مان لیتا ہے تو وہ منت والا جو اعتکاب ہوتا ہے نا جتنے بھی دن کا اعتکاب کہ وہ ہو وہ واجب ہوتا ہے اور سنت اعتکاب کیا ہے یہ وہی احتکاب ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں کہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف یہ سنت معقیدہ کی فایہ ہے یعنی پورے شہر میں کسی ایک نے کر لیا تو سب کی طرف سے ادا ہو گیا کسی نے بھی نہ کیا تو سبھی مجرم ہوئے اور اس اعتکاف میں یہ ضروری ہے کہ رمضان مبارک کی بیسویں تاریخ کو غروب آفتاب سے پہلے پہلے مسجد کے اندر بنیت اعتکاف موجود ہو اور انتیس کے چاند کے بعد یا تیس کے غروب آفتاب کے بعد مسجد سے باہر نکلے تو بہرحال تیسرا جو ہوتا ہے وہ اعتقاف نفل ہوتا ہے یعنی نظر یعنی منت اور سنت موقع کے علاوہ جو اعتقاف کیا جائے وہ نفلی ہے سنت غیر موقع ہے اس کے لیے نہ روزہ شرط ہے نہ کوئی وقت کی قید ہے جب بھی مسجد میں داخل ہوں اعتکاف کی نیت کر لیں نہ وہی تو سنت الکاف جب تک مسجد میں رہیں گے کچھ پڑھیں یا نہ پڑھیں سوا ملتا رہے گا جب مسجد سے باہر نکلیں گے اعتکاف ختم ہو جائے گا احتکاف کی نیت کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں اگر دل ہی میں کسی نے ارادہ کر لیا اللہ کے پاک گھر میں داخل ہونے کے بعد مسجد میں داخل ہونے کے بعد تو انشاءاللہ شاء تعالیٰ وہ اعتکاف کی نیت سے ہو جائے گا اور جب تک مسجد میں رہے گا تو انشاءاللہ تبارک کا وطالعہ جو ہے وہ اسے ثواب ملے گا اچھا جی اعتکاف کرنا کہاں ہے یہ انشاءاللہ ہم نے بھی کرنا ہے آپ سب نے بھی آئندہ کرنا ہے تو یاد رکھیں اعتکاف کے لیے تمام مساجد سے مسجد الحرام شریف افضل ہے انشاءاللہ اللہ کریں گے ضرور کریں گے اللہ تعالی کی رحمت سے اور اس کے محبوب علیہ السلام کے صدقے سے انشاءاللہ اللہ کریں گے نا تمام بھائی بھی انشاءاللہ اللہ جزاک اللہ تو مسجد حرام شریف اب افضل ہے تمام مطلب سمجھیے کہ مساجد سے اور پھر اس کے بعد مسجد نبوی شریف صلی اللہ علیہ وسلم پھر مسجد اقسا شریف پھر ایسی جامع مسجد جس میں پنج وقتہ با جماعت نماز ہوتی ہو اگر جامع مسجد میں جماعت نہ ہوتی ہو تو پھر اپنے محلے کی مسجد میں احتکاب کرنا افضل ہے اچھا جامع مسجد ہونا اعتقاب لئے شرط نہیں بلکہ مسجد جماعت میں بھی ہو سکتا ہے مسجد جماعت وہ ہے جس میں امام و موذن مقرر ہو اگر کہ ان میں پنجگانہ نماز نہ ہوتی ہو اور آسانی اس میں ہے کہ مطلقاً ہر مسجد میں احتکاب صحیح ہے اگرچہ وہ مسجد جماعت نہ ہو تو بہرحال آج کل کچھ ایسی مسجدیں بھی ہیں کہ جہاں نہ امام ہوتا ہے نہ موازن یا عام طور پر سفر پہ جب ہم جاتے ہیں تو رستے میں مسجدیں بنی بھی ہوتی ہیں لہذا اعتکاب جو ہے وہ مردوں کے لیے جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اسلامی بھائیوں کے لیے جو ہے وہ مسجدوں میں ہوگا اسلامی بہنیں اپنے گھروں میں کرے ابھی چند دن پہلے دو تین دن پہلے میں جب نماز مغربیہ یا ترابی کے بعد نکلا تو ایک صاحب نے مجھ سے دریافت کیا کہ حضور وہ مجھے کچھ مسائل ہیں تو میں کیا اعتکاب گھر میں کر سکتا ہوں تو میں پڑھا سر کی حضرت اگر آپ خواتین میں سے ہیں تو آپ گھر میں کر لیجیے کیونکہ اسلامی بہنیں ہی گھر میں کرتی ہیں اعتکاب آپ اللہ کے گھر میں یعنی مسجد میں اعتکاب کریں اور اگر جو ہے وہ آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو نہ کریں ظاہر ہے کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے اس کی وجہ سے اور ماشاء اللہ لوگوں میں بہت رجحان ہوتا ہے اعتکاف کا ہم کوئی گناگار تو ہوتے نہیں ہیں اتکاف نہ کر کے تو کوئی پرابلم ہے تو اتکاف نہ کریں گھر میں احتکاب کرنے کا کیا مقصد ہے گھر میں تو نہیں احتکاب ہوگا تو لہٰذا اسلامی میں نے اپنے گھروں میں احتکاب کرتی ہیں تو بہرا جی مسجد کا احترام یہ مین ایشو ہے مسجد میں نہ دنیا کی باتیں ہونی چاہیے شور و غل بھی نہیں ہونا چاہیے مسجد کا ادب ہونا چاہیے اور بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے جو لوگ احتقاب کرتے ہیں نا بہت زیادہ ان کو ضرورت ہے احتیاط کی حضرت سیدنا ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ جو ہے وہ محقی کے اللا اطلاق شیخ ابن حمام رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ الکلام المباحف المسجدی مکروح یا کل الحسنات مسجد میں مباح بات کرنا مکروح ہے اور نیکیوں کو یا کل الحسنات نیکیوں کو کھا جاتا ہے تو مبا بات کرنا بھی مکرو ہے اور انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مربی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب بحقو فل مسجد غل مات فل مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے تو اب اللہ کے گھر میں نہ آواز کے ساتھ ہسا جائے گا نہ ہی دنیاوی گفتگو جو ہے وہ کی جائے گی اور نہ ہی جو ہے وہ مطلب کوئی ایسی مطلب بے ادبی اللہ کے گھر کی ہونی چاہیے کہ جس سے ہمارا احتقاف کا مقصد جو ہے وہ فوت ہو جائے تو اب مسجد میں کیا احتیاطی ہونی چاہیے چند باتیں میں عرض کر دیتا ہوں کہ مسجد کے اندر کچی پیاز مولی کچا لہسن کھانا یا کھا کر منہ میں بدبو ختم ہونے سے پہلے مسجد میں جانا جائز نہیں ہے ٹھیک ہے جی, جی؟ وعلیکم السلام عامر بھائی جائز نہیں ہے اسی طرح کسی قسم کی بدبودار دار چیز لے جانا یا بدبودار لباس پہن کر بھی مسجد کے اندر داخل ہونا جائز نہیں کیونکہ بدبو دار چیزوں سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے نہیں بھی اسموک اسموکنگ بھی, بھی نہیں کر سکتے مسجد میں بھی سموک نہیں کر سکتے اور اسموک اسموکنگ اگر کسی نے کر لی ہے اور وہ مسجد میں جانا چاہتا ہے تو منہ کی بھی اچھی طرح وہ صفائی کرے منہ کی اچھی طرح وہ صفائی کرے بدبو دور ہو جائے الائچی وغیرہ کھا لے یا ایک وہ درود ہے کہ اگر ایک ہی سانس میں گیارہ مرتبہ پڑا جائے تو بدبو دور ہو جاتی ہے فعال وہ ایسے ہے اللہ صلی محمد ایک منٹ میں آپ کو بتاتا ہوں اللہم علی, اللہم علی محمد <احسن> میرا خیال ہے درود وہ ایسے ہے اللہ صلی وسلم نبی طاہر اللہ صلی وسلم نبی طاہر اللہ صلی وسلم علبی طواہر تو یہ اگر درود ایک ہی سانس میں جو ہے وہ گیارہ مرتبہ پڑھا جائے تو انشاءاللہ تبارک اللہ و تعالیٰ منہ کی بدبو دور ہو جائے گی لیکن اس میں یہ آپ ضرور احتیاط کریں کہ مطلب ایسی چیزوں کے کھانے سے بچیں کہ جن کی وجہ سے جو ہے وہ منہ میں بدبو آتی ہے اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ مسجد میں جائیں گے تو مسئلہ ہوتا ہے اور بدبودار والے منہ سے مسجد میں جانا یہ مطلب اللہ کے پاک گھر کی بے ادبی ہے اور اس سلسلے میں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی و سلم نے فرمایا جس نے پیاز لہسن کھایا یا گیندنا یہ بدبودار قسم کی ترکاری ہے یعنی کھائی وہ ہماری مسجد کے قریب ہرگز نہ آئے کیونکہ جس چیز سے انسان تکلیف محسوس کرتے ہیں فرشتے بھی ان سے تکلیف محسوس کرتے ہیں تو فرشتے بھی تکلیف محسوس کرتے ہیں اس چیز سے تو یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں اور اسی طرح مسجد کے اندر کسی قسم کا کوڑا نہیں پھینکنا چاہیے شیخ عبد الحق محدیث دلوی رحمتہ اللہ علیہ جذب القلوب میں نقل کرتے ہیں کہ مسجد میں اگر خص یعنی معمولی تنکا یا ذرہ بھی پھینکا جائے تو اس سے مسجد کو اس قدر تکلیف پہنچتی ہے جس قدر تکلیف انسان کو اپنی آنکھ میں اس ذرے کے پڑ جانے سے ہوتی ہے اللہ اکبر اللہ کے گھر کا اتنا ادب ہے اب ظاہر ہے کہ بندہ آخری عشرے میں جب اللہ کے گھر میں ہی رہے گا مسجد ہی میں رہے گا تو اسے پھر کتنی احتیاطیں بھی کرنی چاہیے یہ بھی آپ اپنے ذہن میں مطلب رکھیں اور اسی طرح مسجد کی دیوار مسجد کا فرش چٹائی یا دری کے اوپر یا اس کے نیچے تھوکنا ناک سینکنا ناک یا کان میں سے میل نکال کر لگانا مسجد کی دری یا چٹائی سے داغا یا تنکا وغیرہ نوچنا یہ سب ممنوع ہے ضرورتن اپنے رومال وغیرہ سے ناک پوچھنے میں زیادہ مذاکرہ نہیں ہے اور مسجد کا کوڑا جھاڑ کر ایسی جگہ بھی نہ ڈالیں جہاں بے ادبی ہو تو دیکھیں مسجد کے کوڑے کی بھی جو ہے وہ اس کا بھی ادب ہے صفائی تو ہم نے کرنی ہے لیکن اس کو بھی ہم مطلب جو ہے وہ مناسب جگہوں پہ ڈالیں گے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ اچھا اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ جوتے اتار کر جب ہم مسجد میں جائیں گے تو گرد وغیرہ ہمیں جھاڑ لینی چاہیے اگر پاؤں کے طلبوں میں گرد کے ذرات لگے ہوں تو اپنے رومال وغیرہ سے پوچھ کر مسجد میں داخل ہوں یا وہ قدم رکھنے کی جگہ پر جو ہوتا ہے نا وہ کیا فٹ اسٹیپس ٹائپ کی کچھ وہ چیزیں کارپٹ کا کوئی ٹکڑا یا اس ٹائپ کی وہ چیز کیا کہتے ہیں اس کو میرے ذہن میں نہیں آ رہا لفظ تو اس پہ اچھی طرح پاؤں کو رگڑ کے صاف کر کے پھر اللہ کے گھر میں جی میٹ جزاک اللہ تو گر بھائی تو وہاں پر اچھی طرح پاؤں کو صاف کر کے جو ہے وہ مطلب جائیں جی فٹریک بھی کہتے ہیں جزاک اللہ تو پھر جو ہے وہ اللہ تعالی کے پاک گھر میں مطلب داخل ہوں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شیخ عبدالحق محدی سے دل بھی رحمت اللہ علیہ نے یہ جو فرمایا کہ ایک تنکا بھی اگر اللہ کے گھر مسجد میں گرے گا تو اس سے مسجد کو اتنی تکلیف ہوتی ہے جس طرح ایک انسان کی آنکھ میں وہ تنکا جائے تو اب جو لوگ اعتکاب کر رہے ہیں ان کو تو خاص طور پر ضرورت ہے کہ وہ احتیاط کریں انہوں نے آخری اشرہ مکمل اللہ کے پاک گھر میں گزارنا ہے اور اعتکاب کہتے ہیں درنے کو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخش اور مغفرت کی امید پر انہوں نے مطلب جو ہے وہ درنا دیا ہوا ہے اتقاف کیا ہوا ہے تو اب ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بجائے اسے کہ مغفرت اور بخشش کے خزانے ملیں تو جب یہاں سے نکلیں تو ان کے گناہوں کے گٹھنیاں ان کے سر پر ہوں ایسے معاملات نہیں ہونے چاہیے تو جوتے اتار کر مسجد میں جائیں تو گرد وغیرہ جاڑ لیں پاؤں بھی صاف کر لیں پاؤں بزے خانے پر ہی اچھی طرح خوش کر لیں گیلے پاؤں لے کر مسجد میں چلیں گے تو فرش گندہ دریاں بھی میلی ہوتی ہیں بدنما بھی ہو جاتی ہیں اس میں بھی احتیاط کریں حضرت سیدت عنا عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے محلوں میں مسجدیں بنانے کا حکم دیا اور یہ کہ وہ صاف اور خوشبودار رکھی جائیں تو اللہ کے جو گھر ہوتے ہیں جو مسجدیں ہوتی ہیں ان کو ہم نے خوشبودار رکھنا ہے ان کو صاف ستھرا رکھنا ہے اور قرآن کریم کی آیت سے بھی آپ نے مطلب اس بارے میں استدلال سن لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے سورا بکرا میں اور کہ اللہ تب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ صلاحطلام اور حضرت اسماعیل علیہ صلاحطلام جب انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی تو رب کریم نے یہ قرآن کریم کی آیات ان کے لیے نازل فرمائی سرکار علیہ السلام پر یہ نزول ہوا و عہدنا اللہ ابراہیم و اسماعیل عمطر بافین ولاقفین و رُق کا اس اور ہم نے تاخید فرمائی ابراہیم و اسماعیل کو کہ میرا گھر خوب ستھرا رکھو طواف والوں اعتکاب والوں اور رقو سجود والوں کے لیے تو قرآن کی اس نصے قطعی سے بھی پتہ لگا کہ مسجدوں کو ہم ظاہر ہے کہ صاف ستھرا رکھیں گے ٹھیک ہے امید ہے انشاءاللہ آپ سمجھ رہے ہوں گے اور یہ سمجھنے والی باتیں ہیں اور تو مسجد میں اود, لوبان لبان بتی یا اسی طرح مطلب خوشبودار چیزیں وہاں پر جلانا یہ کار ثواب ہے لیکن دیا سلائی ماچس کی تیلی نہ جلائیں بدبودار بدبو پھیلتی ہے بارود کی بو ہوتی ہے اور اسی طرح اگر بتیوں لوبان یا جو بھی خوشبو وغیرہ اگر کوئی جلانے والی ہو تو مسجد سے باہر ہی جلا کر پھر مسجد میں لائیں سیدی اعلیٰ حضرت رحمتہ اللہ تعلی فرماتے ہیں کہ جی جی والکم السلام ورحمۃ اللہ سیدی اعلی حضرت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ مطلب فرماتے ہیں کہ مسجد میں دوڑنا یا زور سے قدم رکھنا جس سے دمک پیدا ہو منع ہے وضو کرنے کے بعد آزائے وضو سے ایک بھی چھینٹ پانی فرش مسجد پر نہ گرے مسجد کے ایک درجے سے دوسرے درجے کے داخلے وقت سیدھا قدم بڑھایا جائے حتیٰ کہ اگر سب بچھی ہو اس پر بھی ایک سب سے دوسری سب میں بھی اگر آپ نے آنا ہے تو ادب یہ ہے کہ سیدھا قدم رکھیں اور جب ہٹیں تب بھی سیدھا قدم فرشے مسجد پر رکھیں دیکھیں کتنا ادب بتایا گیا ہے اچھا خطیب جب امبر پر جانے کا ارادہ کرے پہلے سیدھا قدم رکھے جب اترے تو بھی سیدھا قدم رکھے مسجد میں اگر چھینک آئے تو کوشش کریں آہستہ آواز نکلے یہ ایک بھائی ہمارے جی ان کو پانچ چھیکیں کٹھی آتی ہیں ان سے تو میں خاص طور پر گزارش کروں گا کہ وہ احتیاط کریں کہ مسجد میں اگر چھینک آئے تو کوشش کریں آواز آہستہ نکلے جی جی روم میں ہے میں صحیح کہہ رہا ہوں ایک روم میں بھائی ہیں ہمارے انہیں پانچ چھینکیں جو کٹھی آتی ہیں وہ جب وہ چھینکتے تھے تو ملے والے انتظار کر رہے ہوتے تھے ایک دو تین جی جی آپ نہیں ہیں حضرت ایک اور ہیں ابھی روم میں ہیں تو وہ پانچ چھینکیں کٹھی ان کو آتی تھیں ان کی عادت مبارکہ تو اب ظاہر ہے کہ ہم بڑے حیران ہوتے تھے کبھی تین چار کے بعد مسئلہ ہو جائے تو بھائی یہ پانچویں کیوں نہیں آئی اور جیسے ہم سوچ رہے ہوتے تھے پانچویں بھی آ جاتی تھی تو اب مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اب مسجد میں اگر چھینک آئے تو کوشش یہ کرنی ہے کہ آہستہ آواز نکلے اسی طرح کھانسی بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں زور کی چھینک کو ناپسند فرماتے اور اسی طرح ڈکار کو ضبط کرنا چاہیے اور نہ ہو تو حق الامکان آواز دبائی جائے اگر غیر مسجد میں ہو خصوص مجلس میں یا کسی بزرگ کے سامنے تو ظاہر ہے کہ یہ بے تہذیبی ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے دربار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈکار لی تو آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم سے اپنی ڈکار دور رکھ کہ دنیا میں جو زیادہ مدت تک پیٹ برتے تھے وہ قیامت کے دن زیادہ مدت تک بھوکھے رہیں گے اچھا اسی طرح تمصور ویسے ہی منع ہے مسجد میں سخت ناجائز مسجد میں ہنسنا منع ہے قبر میں تاریکی لاتا ہے اچھا تبسم کرنے میں حرج نہیں مسکرانے میں حرج نہیں ہے آواز پیدا نہیں ہونی چاہیے مسجد کے فرش پر کوئی چیز پھینکی نہ جائے بلکہ آہستہ سے رکھ دی جائے موسم گرما میں لوگ پنکھے جلتے جلتے پھینک دیتے ہیں ٹوپیاں مسجدوں میں پھینک دیتے ہیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے اور میں نے ابھی شیخ عبدالحق مہدی سے دل کی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے بھی آپ کو بتایا کہ مسجد میں ایک دن کا بھی نہیں پھینکنا چاہیے اچھا مسجد میں حدث یعنی ری خارج کرنا منع ہے ضرورت ہو تو باہر چلے جائیں لیکن موتی کی کے ہے باہر نہیں جا سکتا تو موتی کی یام اعتکاف میں تھوڑا کھائے پیٹ الگا رکھے کہ قضاء حاجت کے وقت کے سوا کسی وقت اخراج ری کی حاجت نہ ہو کیونکہ وہ باہر تو جا نہیں سکے گا اور لہذا مطلب احتیاط کریں مطلب جو ہو سکتی ہے اچھا اسی طرح قبلے کی طرف پاؤں پھیلانا تو ہر جگہ منع ہے مسجد میں کسی طرف بھی نہ پھیلائیں کہ یہ خلاف آداب دربار ہے حضرت ابراہیم بن ادہم رحمتہ اللہ علیہ مسجد میں تنہا بیٹھے تھے پاؤں پھیلایا گیا پاؤں پھیلا لیا گوشہ مسجد سے آواز آئی ابراہیم بادشاہوں کے حضور میں یوں ہی بیٹھتے ہیں تو فوراً پاؤں سمیٹے انہوں نے اور ایسے سمیٹے کہ وقت انتقال ہی پھیلے اللہ اکبر کبیرہ تو چھوٹے بچوں کو بھی مطلب لٹاتے اٹھاتے پیار کرتے وقت احتیاط کریں کہ ان کے پاؤں قبلے کی طرف نہ ہوں اور اسی طرح استعمال شدہ جوتا مسجد میں پہن کر جانا یہ بھی گستاخی ہے اور بے ادبی ہے اچھا بہرحال یہ یاد رکھیے کہ اب میں ایک مسئلہ آپ کو بیان کروں آپ لوگ تو پوچھ نہیں رہے میں ہی کچھ عرض کر دیتا ہوں فنائے مسجد کے بارے میں اعتکاب دیکھیں اعتکاب کی ہم گفتگو کر رہے ہیں اور کل ہمارے ہاں مغرب سے پہلے پہلے لوگ جہاں جہاں اعتکاب جن جن مساجد میں اسلامی بھائیوں نے کرنا ہے تو وہ پہنچ جائیں گے اور ظاہر ہے کہ یہاں پر بھی مطلب بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو کہ اعتقاف میں آج مغرب سے پہلے, پہلے پہلے پہنچ جائیں گے تو آج میں اسی موضوع پر چند باتیں آپ سے ارج کر رہا ہوں تو اس کے دوران آپ اپنے سوال بھی کر سکتے ہیں جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا اور مائک نہیں ہے تو آپ مین ٹیکسٹ پہ بھی لکھ سکتے ہیں گفتگو میں حصہ لینا چاہیں تو مائک پر بھی آ سکتے ہیں جس طرح آپ چاہیں جی شکر مدینہ بھائی آپ تشریف لائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ ومخفرح. میری آواز آ رہی ہے حضور جی جزاک اللہ حضرت میرا سوال یہ بھی آپ نے فرمایا کہ مسجد میں ری خارج کرنا جو ہے وہ منع ہے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آدمی جو ہے اگر منع ہے تو جیسے جو ہے جب دوران وزو نماز جیسے میں نماز میں وزو بعضوق ٹوٹ جاتا ہے تو پھر وہ تو پھر رایتی سی بات تو ریت خارج ہوتی ہے اس میں بھی تو وضو ٹوٹتا ہے نا نمازی کا تو اب اگر ری خارج منا ہے تو کیا اس صورت میں اگر کوئی نمازی نماز پڑھا ہے چاہے جواز سے پڑھا ہے چاہے انسانی طور پر پڑا تو کیا اس کو جو ہے وہ جو ہے برداشت کرنا چاہیے اس کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جو ہے وہ اس کا وضو نہ اس کا وضو نہ ٹوٹے یا کیا کرنا چاہیے اسے یا اسی طرح سے موتقف ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ جو ہے اچھا یہ جو استنجا خانہ یا وزو خانہ ہوتا ہے یہ فنائ مسجد میں شامل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اور اگر ہوتا ہے تو کیا جو موتقف ہے اگر اس کو جو ہے ری خارج ہونے کا زور آ رہا ہے تو کیا وہ اس کے لیے وہ فنائ مسجد میں وضو خانہ استنجہ خانے میں جا سکتا ہے ری خارج کرنے کے لیے تاکہ اس کا جو ہے وہ مسجد جو ہے وہ اس جو ہے وہ آلودہ نہ ہو اس کے اس سے تو یہ اس کی بارے تھوڑی مذہب فرماتے جزاک اللہ اور حضرت جو آج افسوسناک واقعہ ہوا ہے اسلام آباد میں تو اس تاریخ کے ٹائم پر جو سیکڑوں مسلمان استاری کر رہے تھے ہوٹل میں اور ان طالبان نے ان دہشت گردوں نے ان دیوبندی ملاوں نے ملاوں کے دہشت گردوں نے جو جس طرح سے وہاں پر خود کش حملہ کیا افطاری کی حالت میں اور چالیس سے زیادہ مسلمان جو ہے وہ شہید ہو گئے اس میں اور جو ہے وہ سیکڑوں جو ہے نا وہ زخمی ہیں سو کے قریب زخمی ہیں تو اس کی بھی تھوڑی سی مدمت فرمایا حضرت جس طرح سے اسلام کے نام پہ دہشت گردیاں کر رہے ہیں یہ دین بگاڑ ملا اور یہ جو طالبان یہ جو دیو اور وہابیوں کے ہر دل عزیز طالبان اور ان کا جو ہے تھوڑا سا پس منظر بھی بتائیے گا کہ جو محمد بن عبد الوہاب تھا اس کا کیا نظریہ تھا مسلمانوں کے حوالے سے اور وہ اس نے ان کے بڑوں نے اپنی کتابوں میں جو ہے وہ مسلمانوں کی جان اور ان کے مال کو اپنے لیے حلال سمجھا اور جس, جس طرح سے یہ لوگ جو ہیں جس طرح سے یہ دہشت گردیاں کر رہے ہیں مسلمانوں کی جانے رہے ہیں مسلمانوں کا خون بہارے جس طرح یہ اس وقت انہوں نے پورے پاکستان کو داؤ پہ لگا دیا ہے مسلمانوں کے سولہ کروڑ مسلمانوں کو داؤ پہ لگا دیا اور ہر شخص جو ہے وہ خون کے آنسو رو رہا ہے اور دل چاہتا ہے کہ اگر کوئی سامنے آ جائے تو اس کی آدمی قیمہ بوٹی کر دے تکا بوٹی کر دے ایسے بندے کی کہ جس نے جس طرح سے ملک کو جو ہے ایک بحران کسی کیفیت میں پیدا کر دیا ہے جس طرح سے ملک میں جو ہے ایک عجیب سی سچویشن پیدا ہوا خبیصوں کو اتنی بھی وہ حیا نہیں ہے شرم نہیں ہے غیرت نہیں ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے استاری کا وقت ہے لوگ روزہ دار سارے دن کے بیٹھے ہوئے اب کے لیے چونکہ وہ ایک ہوٹل جو ہے وہ ایک غیر ملکی چونکہ وہ ہوٹل کی جو چین ہے میرے ہوٹل وہ چونکہ وہ ایک انگریز, انگریز ملکوں کی ہوٹل کی چین ہے اس لیے آپ نے اس ہوٹل میں جو ہے وہ مار دیا بم دھماکہ کر دیا اب ہے خبیصوں وہاں پہ جو بیٹھے ہوئے مسلمان سینکڑوں بیٹھے مسلمان جو وہاں پہ پا پا پارلیمنٹری یا وفاقی وزیر یا دوسرے وزراء یا دوسرے, وزراء یا دوسرے وی آئی پی یا دیگر جو لوگ بھی تھے جو لوگ وہاں پر کام کرنے والے بےچارے ویٹرز جو وہاں پر کام کرنے والے بےچارے غریب لوگ ڈرائیورز اور دوسرے لوگ وہ سب وہاں بیٹھے ہوئے تھے سب کے سب جو ہے اس کی زد میں آئے اور پورا ہوٹل جل کے خاک ہو گیا وہ تو خیر الگ بات ہے لیکن جو مسلمانوں کی جو جان لے لی ان لوگوں نے ان خبیصوں نے اللہ تعالیٰ ان کا بیڑا کر رکھ ان کا فتیہ ناز کرے ان, کا, ان کو اللہ تعالیٰ نیس و نابود کرے اور ان لوگوں کی نسلوں کو اللہ تعالیٰ میں تو قتم اجاڑ دے تاکہ ورنہ یہ ایسا نہ ہو کہ یہ ایسا نہ ہے کہ ہمارا ملک ہی یہ لوگ اجاڑ دیں اور ہمارے ملک کو ہی یہ ہمارے ملک کے پیچھے جس طرح یہ ہاتھ دھوکا پڑے ہوئے جس طرح سے دہشت گردیاں کر رہے ہیں اللہ نہ کہ ایک وقت ایسا نہ آ جائے کہ ہمارے گھروں میں بھی یہ گھس جائے اور ہمارے گھروں میں بھی جو ہے وہ گس کر ہمارے ہم پر یہ ہمارے مال پر ہماری جانوں کو جو نقصان پہنچائے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر ہر محاذ پہ اور ہر پلیٹ فارم پہ ہمیں ان کے خلاف آواز بلند کر دینی چاہیے اور یہ بتا دینا چاہیے کہ یہ ہم لوگوں میں سے نہیں ہیں ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کا مذہب سے مذہب اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں حدیث میں آیا کہ یہ لوگ تو دین سے ایسے نکل جائیں گے نکلے, نکلے ہوئے ہیں جیسے تیر کمان سے نکلا ہوا تو حضور ان کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتائیں تاکہ نئے آنے والوں کو یہ پتہ چلے کہ بھائی یہ طالبان جو ہیں ان کے, ان کے کہ ان, کا ان کا ہم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ ہم میں سے نہیں ہے یہ تو شیتان کے سی... شیطان کا سینگ ہے یہ تو وہ بے غیرت لوگ ہیں جو گستاخ رسول ہیں جو مسلمانوں کی جان لینے سے بھی جو ہے مسلمان تو وہ ہے حدیث پاک میں آئے جس کی زبان اور اس کے جس کے ہاتھ سے دوسرا مح... مسلمان محفوظ رہے لیکن یہ وہ خبیص ہیں جو مسلمانوں کی جانیں لے رہے ہیں مسلمانوں کی عزت و آبرو سے کھیل رہے ہیں مسلمانوں کے مال جو ہے ان کو تباہ و برباد کر رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا جو ہے تھوڑا سا رد کرنا بہت ضروری ہے حضور تو آپ بھی اس سوالے سے بھی ذرا کرم فرمائے اور میرے سوالات جو ہیں اس کو بھی ذرا نظر فرمائیں جزاک اللہ السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ہمارے فکر مدینہ بھائی اپنے دل کے جذبات کا اظہار فرما رہے تھے اور جی میں انشاءاللہ شاء اللہ باغ فدق کے بارے میں بھی عرض کروں گا لیکن ابھی کچھ دیر ٹھہر جائیں آپ ذرا اس موضوع پہ کچھ گفتگو ہو جائے تو انشاءاللہ پھر میں اس بارے میں بھی عرض کر دوں گا انشاءاللہ تعالی تو ارض میں یہ کر رہا تھا کہ ہمارے ذکر مدینہ بھائی اپنے دل کے خیالات اپنے خیالات اور جذبات کا اظہار فرما رہے تھے اور یقینا ہر پاکستانی یہ سوچ رہا ہے اب سے نہیں گزشتہ کئی مہینوں سے اور چند سالوں سے یہ سوچ رہا ہے کہ جس طرح ہمارے ملک پاکستان میں یہ دھماکے ہو رہے ہیں خود کچھ حملے ہو رہے ہیں تو ہمارا ملک جو ہے وہ کس قدر جو ہے وہ انسیف ہو گیا ہے غیر محفوظ ہو گیا ہے معلوم ہی نہیں ہوتا کہاں پر کیا ہو جائے کچھ ہو جائے اور بدقسمتی سے اب حال یہ ہو گیا ہے کہ اگر کسی دھماکے میں ایک دو مرتے ہیں تو سمجھ ہی نہیں آتی یہ دھماکہ ہے کم سے کم تیس پینتیس چالیس مرتے ہیں تو پتہ لگتا ہے جی کوئی دھماکہ ہوا ہے اور یہ بہت بڑی مطلب جو ہے وہ ان لوگوں نے جو کہ خود کچھ حملے کر رہے ہیں اس ملک کو کی عزت کو اور ناموس کو داؤ پہ لگا دیا ہے اور اس وجہ سے ہی آپ دیکھیں تو آج کل یہ نیٹو کی فوجیں اور امریکن فورسز جو کہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے یا بارڈر کراس کر کے ہمارے ملک میں علاقہ غیر علاقے میں داخل ہو رہی ہیں شمالی علاقہ جات میں داخل ہو جاتی ہیں وزیرستان میں داخل ہو جاتی ہیں ان کو یہ موقع یہ یہی لوگ فراہم کر رہے ہیں جو کہ اپنے آپ کو دین کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں اور انہی کی وجہ سے ہی مطلب ان غیر ملکی فوجوں کو جو ہے وہ موقع مل رہا ہے تو سوانا بھائی وہ آپ کی چھریوں کی بڑی ضرورت ہے چھری کہاں ہیں آپ کی اگر چھڑیاں تو بنائیں بڑے مزے کی چھڑیاں آپ نے بنائی تھی اس دن تو صفانہ بھائی دیکھیں چھڑیاں ملی جائیں گی ان کو ان اللہ تعالیٰ تو حضرت انشاءاللہ اس موضوع پر جو ہے وہ ہم گفتگو کریں گے پہلے میں آپ کے سوالات پر آ جاتا ہوں آپ نے پہلے پوچھا کہ نماز کے دوران اگر ریح کا مسئلہ ہو تو پھر مطلب کیا کرنا چاہیے تو اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ اگر ریح ہے وہ اس قدر زیادہ ہے اس کی شدت کہ تکلیف کا باعث ہو رہی ہے تو ایسی کنڈیشن میں نماز پڑھنا مکروح تحریمی ہے ایسی کنڈیشن میں نماز پڑھنا مکرو ہے تحریمی ہے نماز کو توڑ کر جو ہے وہ استنجا کیا جائے اور وضو وغیرہ کر کے دوبارہ نماز پڑھی جائے اور اگر نماز سے پہلے ایسی کنڈیشن ہو تو نماز کو تو شروع ہی نہیں کرنا چاہیے نماز کو تو شروع ہی نہیں کرنا چاہیے اور اسی طرح اگر معمولی کیفیت ہے تو پھر کوشش کرنی چاہیے کہ ابھی خارج نہ ہو کیونکہ ری خارج ہونے کی وجہ سے نماز ہی نہیں ٹوٹے گی بلکہ وضو بھی جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا لہٰذا نماز ادا کرنے کے بعد اگر نارمل کنڈیشنز ہیں تو پھر کھانے وغیرہ جو ہے وہ جایا جائے, جائے اور اسی طرح موتیکف کے لیے ابھی میں نے عرض کیا تھا کہ موتیکف کے اعتقاف کی جگہ سے یعنی مسجد سے اور فنائے مسجد سے وہ باہر نہیں جا سکتا تو لہذا ایسی صورت میں وہ کم کھائے اور ایسی چیزیں نہ کھائے جس سے گیس زیادہ بنتی ہے فنائے مسجد اور اعتقاف چند باتیں اس موضوع ہے عرض دوں کہ فنائے مسجد میں جانے سے اعتکاب فاسد نہیں ہوتا موت بغیر کسی ضرورت کے بھی اور یہ دیکھیں جی سوانا بھائی نے چھری بنا دی ہیں اللہ تعالیٰ رحم کریں اچھا جی تو موت بغیر کسی ضرورت کے بھی فنائے مسجد میں جا سکتا ہے فنائے مسجد میں سے مراد وہ جگہ ہیں جو احاطہ مسجد میں واقع ہوں جو احاط مسجد میں واقع ہوں اور مسجد کی مسالے یعنی ضروریات مسجد کے لیے ہوں جیسے مینارہ خانہ استنجا خانہ غسل خانہ مسجد سے متصل مدرسہ مسجد سے ملحق امام وزن وغیرہ کے حجرے جوتے اتارنے کی جگہ وغیرہ یہ مقامات بعض معاملات میں حکم مسجد میں ہیں اور بعض معاملات میں خارج مسجد ہیں تو مثلا یہاں پر جم بھی جا سکتا ہے اسی طرح اقتداء اور اعتقاف کے معاملات میں یہ مقامات حکم مسجد میں ہیں موت کی بلا ضرورت بھی یہاں جا سکتا ہے گویا وہ مسجد ہی کے کسی ایک حصے میں گیا تو فنائے مسجد بھی چونکہ وہ مسجد ہی کا حصہ ہے اس لیے مطلب اعتکاف کے دوران اگر ہی کا مسئلہ ہو اور فنائے مسجد ہی میں چونکہ سنجے خانے بھی ہوتے ہیں تو بندہ وہاں جا کر جو ہے وہ مطلب استنجا وغیرہ کر لے یوں ترکیب کر لے مسجد کے حرم میں نہ کرے امید ان آپ سمجھ گئے ہوں گے حضرت صدر شریعہ بہار شریعت میں مفتی احمد الیاز مصعب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فنائے مسجد جو جگہ مسجد سے باہر اس سے ملحک ضروریات مسجد کے لیے ہے مثلا جوتا اتارنے کی جگہ غسلخانہ وغیرہ ان میں جانے سے اعتکاف نہیں ٹے گا اور مزید فرماتے ہیں کہ فنائے مسجد اس معاملے میں حکم مسجد میں ہے یہ فتوا امجدیہ کی جلد اول میں آپ نے جو ہے وہ تحریر فرمایا ہے اور اعلیٰ حضرت سیدی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمتہ اللہ علیہ کا بھی فتویٰ ہے فرماتے ہیں کہ بلکہ جب وہ مدارس متعلق مسجد حدود مسجد کے اندر ہیں وہ مدارس جو کہ متعلق مسجد ہیں اور مسجد کی حدود کے اندر ہیں ان میں راستہ فاضل نہیں فاصل نہیں جو ان مدارس کو مسجد کی چار دیواری سے جدا کر دے صرف ایک دیوار سے صحنوں کا انتیاز کر دیا ہے تو ان میں جانا مسجد سے باہر جانا ہی نہیں یہاں تک کہ ایسی جگہ موتقف کا جانا جائز کہ وہ گویا مسجد ہی کا ایک حصہ ہے اسی طرح رد المختار میں بھی ہے فتح رضویہ شری میں رد المختار کے حوالے سے ہے کہ اگر موتی کی مینارے پر چڑھا تو بلا اختلاف اس کا احتقاب فاسد نہ ہوگا کیونکہ منارہ مسجد ہی کے حکم میں ہے والا حضرت رحمتہ اللہ علیہ کا بھی یہ فتویٰ ہے سوانا بھائی نے لکھا ہے جی کاش میں بھی امام مہدی ردی اللہ تعالی عنہ کے مبارک فوج میں ہوں اور ان اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے دی ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے ہماری اولاد تو ہوگی نا ان اللہ ہماری نسلیں تو حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کے جھنڈے تلے ہوں گی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خود بھی دین سیکھیں اور اپنی اولاد کو بھی اسلامی زندگی سکھائیں اسلامی زندگی ان کو سکھائیں اسلامی تربیت ان کی ہونی چاہیے تاکہ ہماری آنے والی نسل جو ہے وہ مطلب دجال کے جھنڈے تلے جمع نہ ہو بلکہ حضرت سیدنا امام مہدی ردی اللہ تعالیٰ عن کے جھنڈے تلے جمع ہو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ تو جہاد سے تو مسلمان کبھی بھی نہیں گھبرایا تاریخ اس بات کی جو ہے وہ گواہ ہے الحمد سن پینسٹھ کی جنگ دیکھیں وہ ٹینکوں کی فوج لے کر انڈیا جو ہے وہ آئی تھی انڈین فوج آئی تھی اور ان کے وہ چودھری ٹائپ کے نام تھا اس کا چیف آف سٹاف جو لیا گیا تھا اس نے اور اندرا گاندھی نے پتہ نہیں کیا کیا بکا تھا جی ہم شام کی چاہے لاہور میں پیئیں گے کیا کریں گے لیکن ہماری پاک فوج اللہ تعالیٰ ان کو مطلب جذبۂ حیدری عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جو ہے وہ مزید جو ہے وہ برکت عطا فرمائے اپنے جسموں کے ساتھ بم باندھ کر ان ٹینکوں کو انہوں نے تباہ و برباد کر دیا اور جو یقینی فتح بظاہر اسباب کے اعتبار سے نظر آ رہی تھی تو الحمد للہ شکست ہو گئی انڈیا کو تو جی جی سوانا بھائی دا جال کے بعد بھی کچھ فتنے اٹھیں گے احادیث میں آتا ہے دجال کے بعد بھی کچھ فتنے اٹھیں گے جب حضرت سیدنا اللہ عیسیٰ علیہ السلاط وسلام تو ظاہر کے امام مہدی کے دور میں ہی تشریف لے آئیں گے اور پھر ان کے بعد بھی مطلب کچھ لوگ ہوں گے جو کہ دین میں تفرقہ کر دیں گے لیکن جو ہے وہ ان کی تعداد اتنی زیادہ نہیں ہوگی کیونکہ وہ بالکل قیامت کے قریب مطلب جو ہے وہ معاملات ہیں ایک منٹ جی ایک پی ایم مجھے آیا ہے میرے دانت میں بہت شدید درد ہے دو دن سے ہر تین گھنٹے کے بعد دوا کی ضرورت ہے اور سارا دن میرے رو رو کر گزرا ہے روزے میں روزے کی حالت میں کچھ بھی نہیں کر سکتی اگر روزے کی حالت میں دانت پر دوا لگائی تو کیا ہوگا میرے لیے دعا کریں جی اللہ تعالیٰ آپ کو تندرستی عطا فرمائے اور رب کریم آپ کو صحت عطا فرمائے آمین اگر آپ کے دانت میں اتنی شدید درد ہے کہ اس درد کی بنا پر آپ بہت زیادہ تکلیف میں ہیں تو یقیناً آپ دانت پہ اپنی دوا لگائیں اور یہ پین کلر ٹائپ کے میرا خیال ہے وہ کچھ آ جاتے ہیں مطلب انجیکشن بھی آ جاتے ہیں وہ بھی آپ لگائیں انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا تو ابھی چند دن پہلے ہمارے گھر والوں کو بھی بہت شدید تکلیف ہوئی تھی کندھے پہ بہت شدید تکلیف ہوئی یہاں دو تین ڈاکٹروں کے پاس ہم لے گئے لیکن مطلب جو ہے وہ شفا نہیں ہوئی پھر ہاسپٹل مطلب لے کے گئے وہاں انہیں جو ہے نا وہ انجیکشن لگا تو انجیکشن اگر ہم اس طرح مجبوری میں لگا لیں تو میں ویسے تو یہ مختلف ہی مسئلہ ہے بادلواں فرماتے ہیں روزہ ٹوٹ جاتا ہے ہمارے ہاں ستاوا کیا کہتے ہیں دار رفتہ سنت سے نہ ٹوٹنے کا جو ہے وہ مطلب فتویٰ جاری ہوتا ہے لیکن ہمارا موقف شروع سے یہ رہا ہے کہ خام خانہ لگایا جائے لیکن اگر کوئی ضرورت آ جائے اور مجبوری آ جائے تو انجیکشن لگانے میں حرج نہیں انجیکشن لگانے سے والا روزہ نہیں ٹوٹے گا انشاءاللہ تو دیکھیں اگر کوئی اس طرح انجیکشن وغیرہ ڈاکٹر لگانے دیں آپ کو جس کی وجہ سے یہ آپ کی تکلیف دور ہو جائے تو مطلب ان شاء کو آرام آ جائے گا ایک ڈاکٹر صاحب موجود ہیں ہمارے پاس دیکھیں جی اگر وہ کوئی دوائی لکھ دیں مین ٹیکسٹ پہ تو شاید آپ کے کام وہ آ جائے تو جی حضرت شیعوں کے سٹور سے چیز خریدنے میں عرض نہیں ہے مطلب اس میں شرعی طور پہ فکی طور پر تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا لیکن اتنا ضرور ہے کہ مطلب آ, فائدہ شیعہ حضرات کو ہوگا جو ان کی دکان ہے وغیرہ وغیرہ تو کوشش یہی کی جائے کہ اپنے سنی بھائیوں کے سٹوروں سے ہی مطلب آپ خرید لیں وہ زیادہ جو ہے وہ بہتر ہے لیکن بہرحال اگر کوئی خرید لیتا ہے کہ ان کی کوالٹی اچھی ہے یا جو بھی معاملہ ہے تو شرعی طور پہ بہرحال کوئی مسئلہ نہیں ہے گناہ نہیں ہوگا اس بارے میں یہ ذہن میں رکھیے ایک منٹ ذرا ویٹ کیجئے گا جی بھائی اچھا کیا کہہ رہے تھے چلے میں دیکھ لوں گا ٹھیک ہے اللہ صلی اللہ سیدین و مولانا محمد الجود وبارک وسلم جی آپ مین ٹیکس پہ سوال لکھیں اپنا مجھے پی ایم نہ کریں پی ایم کرنا مجھے شروع ہو گئے ہیں آپ لوگ تو یہ بارل میں مسئلہ ارض کرتا ہوں مسئلہ یہ پوچھا جی دوسرا یا کوئی اسلامی بھائی سید خاندان سے سیدہ لڑکی سے شادی کر سکتا ہے دیکھیں جی دی سیدہ جو ہے وہ غیر سید سے نکاح کر سکتی ہیں جی ڈاکٹر صاحب آ جائیے گا مائک میں میں مائک چھوڑتا ہوں آپ کے لیے غیر سید سے نکاح ہو سکتا ہے سیدہ کا لیکن ان کے والدین کی اجازت کی ضرورت ہے ان کے والدین کی اجازت کی ضرورت ہے اپنے وہ مطلب والدین کی اجازت کے بغیر جو ہے وہ نکاح نہیں کر سکیں گی ٹھیک ہے یہ والدین نہ ہوں تو سرپرست کی اجازت کی ضرورت ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ بالکل سید ایک بہت اعلیٰ خاندان ہے اور بغیر سید میں نکاح کرنے کے لیے سرپرست یا ولی جو بھی ہے والدین ہیں ان کی اجازت کی ضرورت ضروری ہے اور اگر وہ سیدہ نہ ہوتی اور بالغاہ ہے تب اگر والدین کی اجازت نہ بھی ہوتی تب بھی وہ کر سکتی ہے نکاح فکی مسئلہ یہی ہے لیکن ظاہر ہے کہ اخلاق اور اسلام یہی سکھاتا ہے کہ نکاح جیسی یہ مبارک سنت والدین کی دعاؤں کے ساتھ ہی ہونی چاہیے بزرگوں کی مہربانیوں محبتوں شفقتوں کے ساتھ ہی ہونی چاہیے مسئلہ میں عرض کر رہا تھا ہماری ایک سسٹر ہیں ان کے دانت میں شدید درد ہے تو محترمہ یاد رکھیں کہ اگر دانت میں دوا لگانے سے دوا حلق کے نیچے نہیں اتر رہی دوا دانت میں لگانے سے اگر حلق سے نیچے نہیں اتر رہی تو آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا اگر اتر جائے گی تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور جس طرح آپ نے اپنی تکلیف کا اظہار کیا ہے کہ سارا دن روتے میں گزر گیا ہے تو اللہ تعالیٰ تندرستی عطا فرمائے اگر اتنی شدید ترین تکلیف ہے تو ایک آپشن میں دے رہا ہوں معلومات کریں آپ ڈینٹل ڈاکٹر وغیرہ سے ان سے پتا کریں کہ مطلب اگر کوئی انجیکشن پین کلر وغیرہ کا آ جاتا ہو وہ مطلب یوز کر لیں اور اگر ایسا نہیں ہے اور اتنی ہی زیادہ تکلیف ہے تو پھر آپ دوائی لگائیں اور بعد میں جب تندرستی ہو تو وہ روزے کزا کر لیجئے گا ٹھیک ہے جی ڈاکٹر صاحب آپ نے آنا ہے مائک پہ تو آئیں میں مائک چھوڑتا ہوں آپ کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید uh, کرتا ہوں کہ مجھے گناگار کی آواز آپ لوگوں تک پہنچ رہی ہوگی uh, جی بہت شکریہ بہن نے جو سوال کیا تھا دانت میں درد کے حوالے سے تو میں نے کہا کہ کچھ اپنی ناطفرین کے مطابق ان کو مخلص مشورہ دے دوں پین کلر انجیکشن کی بات مفتی صاحب بالکل ٹھیک ہے اور بہت فیمس انجیکشن ہیں پاکستان میں یہ بورنگ کے نام سے 75 فائیو ایم جی اس کی اسٹرینتھ ہے اور انٹرامسکولر یہ لگتا ہے یعنی کہ گوشت میں لگتا ہے سکتی ہیں میں میں ٹیکسٹ پہ لکھ رہا ہوں اس سے امید ہے کہ درخت جو ہے وہ یقیناً ٹھیک ہو جائے گی دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ اپنے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی اس کے درمیان میں برف کا ایک ٹکڑا رکھ لیں دوبارہ کرتا ہوں کہ انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کے درمیان میں अगर आप बर्फ का टुकड़ा रखें दोनों हाथों के तो उसको रखने के बाद जैसे जैसे वो बर्फ पिघलेगी वैसे वैसे इन ताला आपके दांत का दर्द ठीक हो जाएगा तो इसकी मैं मेडिकल एक्सप्लेनेशन में इस वक्त नहीं जाऊंगा कि इसकी क्या डिटेल्स क्या है क्योंकि देट विल टेक अ लॉन्ग टाइम तो उसको फिलहाल छोड़ते हैं लेकिन یہ ایک نسخہ کہہ لیجئے ٹوٹکا کہہ لیجئے وٹس لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کے دانت میں درد ہے تو آپ اپنے دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کے درمیان میں برف کے ٹکڑے رکھیں اور انہیں پکڑ لیجئے ٹھیک ہے تو دو باتیں ہو گئیں اور تیسری بات یہ ہے کہ دانت کا جو درد ہے وہ اس کو فیل کرنے سے اور زیادہ بڑھتا ہے تو اس دانس کے درد کو بے شک آپ ہونے دیں اور اس کے ساتھ کوئی کتاب اٹھا لیں مطالعہ کر لیں کچھ اپنی تھاٹس کو ڈائیورٹ کر لیں تو اس سے بھی ان اللہ تعالی فرق پڑ جائے گا تو امید کرتا ہوں کہ گم سے دیکھیں جناب مسوروں سے جو خون آتا ہے اس کی بہت سی ریزنس ہو سکتی ہیں تو اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ ریزن کون کون سی ہیں اور ڈیفینیٹلی جس کے گمس ہیں اس کو ایگزامن کیے بغیر دیکھے بغیر تھوڑا مشورہ دینا مشکل ہے تجربے میں یہ آیا ہے کہ جو لوگ اپنے دانت ریگولر صاف کرتے ہیں وہ چاہے کسی بھی ٹوتھ پیسٹ سے کریں مسواک کریں یا کوئی بھی ذریعہ ہو جو ریگولر صاف کرتے ہیں تو ان کے مسوروں سے خون آنا بند ہو جاتا ہے within ان to ٹو days ڈیز پانچ سے سات دن کے درمیان ٹھیک ہے اچھا اس میں دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ دانت صاف کرنے کا بہترین وقت رات سونے سے پہلے ہے ہمارے یہاں ٹریڈیشن یہ ہے کہ بچے جب صبح اٹھتے ہیں تو ان سے کہا جاتا ہے دانت صاف کرو تو وہ بھی ٹھیک ہے وہ غلط نہیں ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے دانت صاف کریں اور اس کی جو حکمت ہے وہ اس میں یہ ہے کہ ہم جب بھی کچھ کھاتے ہیں تو وہ فوڈ پارٹیکلز ہمارے دانتوں کے درمیان رہ جاتے ہیں اور بیکٹیریا جو ہے یا جو فلاک ہے وہ اس فوڈ پارٹیکل کو انرجی کے طور پہ یوز کر کے گرو کرتا ہے تو کھانے سے پہلے دانت صاف کرنا تو تہذیب ہو گئی لیکن کھانے کے بعد دانت صاف کرنا شاید یہ علاج ہے یہ ضروری ہے تو اب تصور یہ کر لیں کہ رات کو میں نے برفی کھائی ویسے تو مجھے برفی کھائے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا بہرحال تصور کرنے میں کیا ہے تو میں نے برفی کھا لی اور میں سو گیا اب وہ ساری رات برفی میرے دانتوں میں رہی اور اس پر سے بیکٹیریا نے اور فلاس نے وہ سب کچھ جو ہے وہ برفی کو استعمال کیا اور اپنے گھر بنا لیے صبح میں اٹھا اور اٹھنے کے بعد میں نے اپنی تہذیب کے دائرے کے مطابق دانت صاف کیے اور ناشتے کی میز پہ بیٹھا ناشتہ کیا ناشتے میں ڈیفینیٹلی میٹھی جائے گی اب پھر چھوڑ دیا دوپہر کے کھانے تک بیکٹیریا کے حوالے دوپہر کا کھانا کھایا تو ضرورت ہی نہیں سمجھی دانت صاف کرنے کی رات کو چلیں کچھ فیل ہوا تھوڑا تو کہنے کا مقصد یہ ہے قصہ مختصر کہ جب ہم کچھ کھا لیتے ہیں اس کے بعد دانت صاف کرنا زیادہ ضروری ہے تاکہ فوڈ پارٹیکلز جو ہیں وہ نہ رہیں اور بیکٹیریاز جو ہیں وہ اس میں گرو نہ کریں تو امید ہے کہ یہ باتیں آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوں گی اور گناہ کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا باقی جن بھائی نے کہا ہے کہ مٹھائی بھجوا دیں گے اللہ تعالی جو ہے وہ انہیں جزا عطا فرمائے اور ان کا کہہ دینا ہے ہمارے لیے مٹھائی ہے بہت شکریہ مائک سے ہی کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جیسے میرے پاس بھی ایک ٹوٹکا ہے اگر کسی بھائی کے دانت میں درد ہو رہا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی امی کے سامنے دوسری شادی کا تذکرہ چھیڑ دے اور اگر کسی بہن کو جو ہے وہ دانت میں درد ہو رہا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر سے جو ہے وہ پیسوں کا مطالبہ کر دے تو دانتوں کا درد خود بخود غائب ہو جائے گا اور سر کا درد شروع ہو جائے گا اور سر کے درد کے لیے جو ہے پیناڈول سب سے بہترین ہے اس کو استعمال کرے یا پھر آپ ڈسپرین بھی لے سکتے ہیں بائک فری کرتا ہوں السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹھیک ہے جی یہ تو ہم نے جی ڈاکٹر صاحب سے سن لی ڈاکٹر صاحب ہمارے روم میں موجود ہیں اگر کسی بائی کو کوئی طبی مسئلہ بھی ہے تو وہ بھی ڈسکس کر سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں کوئی حرج نہیں ہے اس میں تو بہرحال کوئی کسی نے کوئی طبی مشورہ کرنا ہے تو بہرحال کوئی حرج نہیں ہے اس میں اور ڈاکٹر صاحب سے گزارش ہے کہ کبھار آ جایا کریں ہمارے روم میں تو انشاءاللہ شاء آسانی ہوگی جی سینئر اے بی سی بھائی آپ تشریف لائیں مائک السلام علیکم uh, میری آواز آ رہی ہے جی <coughs> مجھے uh, ایک سوال پوچھنا ہے مفتی صاحب سے یا لامہ صاحب سے <coughs> ہم uh, لوگ استخارہ نکلواتے ہیں <coughs> بعض استخار خواب کی صورت میں ہوتے ہیں بعض استخار تسبیحات کے ذریعے سے ہوتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ ایک وقت میں کیا مختلف لوگوں سے استخارے نکلوائے جا سکتے ہیں اگر تو اس کا جواب نا میں ہے تو تو ٹھیک ہے لیکن اگر ہاں میں ہے تو پھر یہ جواب مختلف کیوں آتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کسی ایک عالم دین سے استخارہ کروائیں تو اس کا جواب ہاں میں اس بات میں ہوتا ہے جبکہ دوسرے کسی کی جانب جائیں تو اس کا جواب نفی میں ہوتا ہے اور بازوں کا اس کے درمیان میں ہوتا ہے اور دوسری بات ایک اور بھی یہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ استخارہ اگر کسی سے کروایا جائے تو فی زمانہ مطلب کیا کوئی ایسی شخصیت موجود ہیں کہ جن کا استخارہ بہت ہی معتبر ہو اور جن پر آنکھیں بند کر کر بندہ اعتبار کر سکے ویسے تو بہت ساری اچھی شخصیات ہیں لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اچھی شخصیات کے استخاروں کے جواب میں بھی فرق کیوں آتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے تو استخارے کے بارے میں اگر کچھ تفصیل آپ کچھ بتا سکیں تو بڑی آپ کی مہربانی ہوگی اور اس کے بعد اگر مجھے اسی سے متعلق کوئی بات اگر پوچھنی ہوگی تو میں انشاءاللہ ضرور ٹیکسٹ میں لکھ دوں گا یا مائک پر آ جاؤں گا پلیز آ کر اس کا جواب دیجیے بہت شکریہ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و جی حضرت استخارے کا جہاں تک معاملہ ہے تو استخارے کا انکار تو ہو نہیں سکتا استخارہ کروانا مطلب یہ صحیح طریقہ ہے بلکہ اس پر ہمارے پاس جو ہے وہ مطلب احادیث بھی ہیں اور جی ضرور انشاءاللہ شاء آغا صاحب ضرور اچھا استخارے سے پہلے میں ایک بات عرض کروں انشاءاللہ جی کبھی تو ہوں گے ہم بھی انشاء تعالیٰ یا تو ہم آ جائیں گے یا آپ یہاں آ جائیں گے انشاءاللہ شاء تو تمام بھائیوں سے التماس ہے کہ تیاری کر لیں ہمارے گرین ریڈ ہنڈریڈ بھائی کے ہاں آج افطاری کا پروگرام ہے تو میرا خیال ہے سموسے پکوڑے اللہ حافظ جناب پتہ نہیں کیا کیا تیاریاں کی ہوں گی تو تمام بھائیوں سے التماس ہے کہ مطلب ان کے ہاں افطاری کے لیے پہنچے اچھا جی جو پہنچ سکتے ہیں ورنہ انشاءاللہ شاء امید ہے کہ یہ اصال ثباب تو ہمیں کر ہی دیں گے ان شاء اللہ استخارے کے لیے سینئر اے بی سی بھائی میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ سب سے بہتر یہ ہے معاملہ کہ آپ یا تو کسی بہت اچھی بزرگ ہستی سے اللہ کے کامل بندوں سے استخارہ کروائیں جیسا کہ اللہ کے کوئی ولی ہیں کوئی بہت پرہیزگار متقی شخصیت ہیں کیونکہ جتنی پرہیزگاری زیادہ ہوگی جتنا اللہ تبارک و تعالی کا خوف رکھنے والا کوئی مرد کلندر ہوگا اتنا ہی زیادہ ان کے استخارے میں جو ہے وہ سمجھیے کہ بہتری اور بہترین نتائج والا ہوگا بہترین نتائج سے مراد یہی یہ نہیں ہے کہ مطلب اس میں جو ہے وہ جو ہے ہاں یہ آ جائے انکار بھی ہو سکتا ہے لیکن بہت زبردست مطلب رزلٹ ان اس کی امید ہے جیسے ہمارے ایک بھائی نے لکھا شہنشاہ خطابت حضرت علامہ شاہط الراب قادری صاحب دامت برکات و مالیہ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے وہ بھی استخارہ کرواتے ہیں فرماتے ہیں تو شاہ صاحب سے استخارہ کرائیں علیہ رسول میں سے ہیں سید صاحب ہیں اور جو ان کا استخارہ ہو اس پر اعتماد بھی کریں ٹھیک ہے اچھا استخارہ یاد رکھیں زنی علوم میں سے ہے یہ زنی علوم میں سے ہوتا ہے ضروری نہیں ہے کہ جو استخارے میں جواب آئے آپ نے اس پر عمل بھی کرنا ہے اگر آپ نے کسی بھی جائز کام کے لیے استخارہ کروایا انکار ہو گیا تو آپ ہاں بھی کر سکتے ہیں آپ نے استخارہ کروایا ہاں ہو گئی آپ منع بھی کر سکتے ہیں گار نہیں ہوں گے کیونکہ نبی کی بات ظاہر ہے کہ قطعی ہوتی ہے اور باقی ہم لوگوں کی باتیں تو کتئی نہیں ہوتی اور یہ ظنی علوم میں سے ہے اور اگر اس طرح کے معاملات ہوں جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ آج کل تو کئی ویب سائٹس پر بھی استخارے ہوتے ہیں اور ہر امام بھی استخارہ کر رہا ہوتا ہے کوئی سے کرتا ہے تو کوئی کیسے کرتا ہے کوئی کیسے کرتا ہے کوئی فوری جواب دے دیتا ہے کوئی دو گھنٹے بعد جواب دیتا ہے کوئی دو دن بعد جواب دیتا ہے اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں یہ ایک طرح سے تو آپ سمجھیں کہ شاید ایک طریقہ کار بھی بن گیا ہے بلکہ غالباً استخارے کے نام سے ایک پروگرام ٹی وی پہ بھی آتا ہے کیوں ٹی وی پہ مطلب وہ فاروق بشیر فاروقی صاحب وہ بھی مطلب جو ہے استخارہ کرتے ہیں فوری طور پہ جواب آ جاتا ہے اس طرح کے معاملات بھی آ جاتے ہیں اس طرح کے سوالات مجھے کافی موصول ہوتے ہیں فضان اطار ڈاٹ نیٹ پر بھی کافی بھائی مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ جی ہم نے اندر سے بھی استخارا کرایا کسی اور عالم سے بھی استخارہ کرایا تو ہم کیا کریں تو میں پھر ان سے یہ عرض کر دیتا ہوں کہ آپ جتنے پرہیزگار متقی اللہ کے نیک بندے سے استخارہ کروائیں گے وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے اس پر آپ اعتماد کریں اگر آپ استخارے پہ اعتماد کر رہے ہیں تو پھر ان کے استخارے پر زیادہ اعتماد کریں اور یا پھر آپ خود استخارہ کریں کسی سے استخارہ نہ کروائیں آپ خود استخارہ کریں استخارہ خود کرنے میں کیا عرض ہے استخارہ کہتے کس کو ہیں استخارے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ سے بلائی طلب کرنا یعنی جب کسی اہم کام کا ہم ارادہ کرنا چاہتے ہوں تو اس کے کرنے سے پہلے استخارہ کریں استخارہ کرنے والا گویا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے کہ اے اللہ مجھے ارشاد فرما دے کہ یہ کام میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں اور اس کا طریقہ دیکھیں میں آپ تمام بھائیوں سے عرض کرتا ہوں آپ توجہ تو سے سماعت فرما لیں کہ پہلے دو رقعت نماز پڑھیں جب بھی آپ نے استخارہ کرنا ہو دو رقعت نماز آپ پڑھیں اس طرح پڑھیں کہ پہلی رکعت میں جو ہے وہ سورہ فاتحہ کے بعد کل یا ایو حل کافی روم اور دوسری میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھیں جی دیوبندی بدماش بہتر ہے کہ یہ غالباً کسی سسٹر کی تصویر ہے حالانکہ تصویر تو یہ نہیں ہے ایسے ہی خام کا وہ ہے لیکن مناسب نہیں ہے اس کو کائنڈلی اس طرح کی تصویریں آپ نہ لگائیں مطلب یہ تصویر کے حکم میں ہاتھ لیکن کس طرح کی مجھے تو یہ کوئی اسلامی میں شامل نہ کریں خلید ہے ان شاء اللہ حشر طرح پڑھیں کہ پہلی رقم بالکل اللہ وحد جب سلام کریں گے شر نم یار رسول تیری قدرت کے ذریعے سونے والا سونے تمام پوشیدہ باتوں کو خوب زیادہ سل امر جس کا میرے لیے آسان کر دے میرے لیے آسان کر دیکھ لو میرے جہاں کہیں بہتری ہو میرے لیے مقدر کر لی دعا <Apple> کرا کیا ہے جو کریں. جواب آئے گا اور اگر نہیں آتا تو پھر سات دن کے بعد جو بہتر سمجھے وہ کریں ٹھیک ہے جس میں آپ بھلائی سمجھیں وہ کریں اور سات بار استخارہ کریں اگر ضرورت پڑے تو اور پھر اس طرح دعا پڑھ کر بات قبلہ رو سو جائیں اب جب یہ دعا پڑھیں گے تو اس کے شروع میں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور درود پاک بھی پڑھنا ہے ٹھیک ہے اور آخر میں بھی یعنی آپ نے پہلے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے سلام پھیرنے کے بعد پھر یہ دعا مانگنی ہے پھر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور اول آخر درود پاک بھی ٹھیک ہے اچھا اسی طرح مطلب خواب میں اگر سفیدی یا سبزی دیکھیں سبزی سے مراد بھنڈی توری نہیں ہے سبزی سے مراد ہے آپ نے سبزہ دیکھ لیا باغات دیکھ لیے کھیت دیکھ لیے گرینری آپ سمجھ لیں مطلب یہ دیکھ لی سفیدی اس طرح کی چیزیں دیکھ لیں تو سمجھ لیں کہ یہ کام بہتر ہے اور اگر سرخی یا سیاہی دیکھی سرخی یا سیاہی والے مناظر دیکھیں تو سمجھ لیں کہ یہ کام برا ہے اس سے بچیں تو یہ استخارے کا طریقہ میں نے عرض کیا ہے اچھا اگر آپ دعوت اسلامی کی ترکیب میں استخارہ کرانا چاہیں تو ہمارے ویب سائٹ پر آپ وزٹ کر سکتے ہیں دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ وہاں پر آن لائن استخارہ ہو جاتا ہے اور یہاں کراچی کا ایک نمبر ہے 4858711 4858711 اس سے پہلے آپ جہاں بھی ہیں وہ کوڈ خود ہی لگا لیجیے گا فور تو یہاں آپ ٹیلی فون کے ذریعے بھی استخارہ کروا سکتے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب جیسے بشیر فاروقی صاحب استخارہ فرماتے ہیں دعوت اسلامی کے ترکیب میں یہ استخارہ ہوتا ہے اب اس طرح کی یہ ادارے ہیں جن پر آپ اعتماد کر سکتے ہیں آپ زیادہ ان پہ اعتماد کریں یا خود آپ استخارہ کریں ضرورت کیا ہے مطلب آپ کو کسی کرانے کی خود کریں آپ اور اگر بالفرض فرض آپ استخارہ کسی معاملے میں نہیں بھی کرواتے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے آپ مطلب مکمل ہر چیز شریعت کے مطابق دیکھیں سمجھیں اور جو اس میں سے بہتر فیصلہ کریں وہ مطلب ماں باپ کی دعائیں لیں اور انشاءاللہ کام شروع کر دیں استخارہ نہیں بھی کریں گے تو گناہگار نہیں ہوں گے تو اصل میں معاملات یہ بھی ہوتے ہیں حضرت کے بعض اوقات کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو کسی سے ایزن نہیں ملتا عزن کے بغیر بھی وہ استخارہ شروع کر دیتے ہیں اور استخارے میں ایزن ضروری ہوتا ہے کسی صاحب اجازت کی اجازت ضروری ہوتی ہے اور پھر بعض لوگ استخارے کے معاملات میں بھی کچھ اس قسم کے استخارے بھی کرتے ہوں گے کہ جو استخارے میں زیادہ مجرب طریقہ نہیں ہے اب یہ جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے یہ مجرب ترین طریقہ ہے اس کے مطابق آپ بہت بہتر انداز میں استخارہ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کسی بزرگ سے استخارہ کروائیں اگر وہ اس طرح استخارہ کر کے دے جو طریقہ میں نے ارض کیا ہے تو پھر تو مدینہ ہی مدینہ ہے. کیا ہی بات ہے لیکن عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے مجھے اگر ابھی ایک ٹیلی فون آ جائے گا تو میں بولوں گا جی پانچ منٹ بعد آپ کال کریں تو میں وہیں پہ وہ تصویر گماؤں گا یا جو بھی کروں گا ٹھیک ہے استخارہ اس طرح بھی ہو جاتا ہے کوئی اس میں مطلب شک کی بات نہیں ہے استخارا اس طرح بھی ہوتا ہے لیکن مجرب عمل یہی ہے کہ جو میں نے آپ سے ارض کیا ہے تو اسی وجہ سے بعض صاحب عزن نہیں ہوتے لوگ اور اسی وجہ سے مطلب جو ہے وہ بس استخارے کرتے پھرتے ہیں شہرت کے بھوکے ہوتے ہیں کچھ لوگ اور اس کے علاوہ جو ہے پھر کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے ظاہر ہے کہ استخارے کرنے کا طریقہ بھی مناسب نہیں ہوتا زیادہ مجرب نہیں ہوتا پھر اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں اور پھر یاد رکھیے کہ اللہ تبارک کا بطالہ جلا جلالہ دلوں کو تبدیل فرما دیتا ہے وہ دلوں کو بدل دینے والا ہے بعض اوقات ہم کیا ارادہ رکھتے ہیں بعض اوقات کیا ارادہ ہو جاتا ہے ایک چیز ہمارے حق میں آج بہتر ہے کل کو ممکن ہے کہ بہتر نہ رہے آج ممکن ہے کہ بہتر نہیں ہے کل کو ہو سکتا ہے کہ وہ بہتر ہو جائے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو دعا تقدیل کو بھی بدل دیتی ہے تو اس لیے بعض اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ ایک کام کے لیے ابھی ہم استخارہ کر رہے ہیں تو جواب موصول ہو رہا ہے کہ مناسب ہے اور اگر ہم چند ماہ یا چند سالوں کے بعد کرتے ہیں تو پھر شاید جواب یہ آ جائے کہ بہتر نہیں ہے تو یہ اللہ تعالی کے تقدیر کے معاملات ہیں ہم لوگوں کو ایک بشری تقاضوں کے تحت جو جو معاملات شریعت کے عین مطابق ہوں ان کے مطابق اس چیز کو سمجھنا چاہیے قرآن میں بھی ہے لئی سل انسان اللہ مساغ انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے کوشش کی تو اپنی کوشش کو تیز اور اچھا اور شریعت کے مطابق کریں اور پھر اس کا رزلٹ اللہ تبارک وطالعہ کی ذات پر چھوڑیں دیکھیں ایک کام اللہ کا ہے ایک ہمارا ہے ہمارے کام بھی اللہ ہی کی توفیق سے ہیں لیکن وہ مخلوق کا کام ہے مثال کے طور پر زمین کو نرم کرنا اس میں بیج ڈالنا پانی ڈال دینا یہ ہمارا کام ہوتا ہے اب اس کو سورج کی گرمی پہنچانا اور بارش آسمان سے برسانا یہ رب کا کام ہوتا ہے اب یہ قدرت کے پہیے کے ساتھ جب ہمارا پہیہ ملتا ہے تو پھر رزلٹ اچھا آتا ہے اگر ہم گندم کے بیج کی بجائے سونے یا چاندی کے بھی بیج ڈال دیں تو ریزلٹ کچھ بھی نہیں آئے گا حالانکہ وہ بہت زیادہ قیمتی ہوتے ہیں سونے یا چاندی کے بیچ لیکن رزلٹ جو ہے وہ تک بھی نہیں آئے گا ککھ بھی نہیں اگے گی گاس بھی نہیں جو ہے کار جسے کہتے ہیں نا وہ بھی نہیں اگے گی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی کوشش کو شریعت کے مطابق رکھیں جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق رکھیں اور پھر استخارہ کریں تو پرہیزگار سے پرہیزگار لوگوں تک اگر رسائی ہے تو ان سے کرائیں یا پھر جو طریقہ میں نے عرض کیا ہے اس پر استخارہ کریں اور پھر جو ریزلٹ آئے اس پر اعتماد کریں اور زیادہ لوگوں کے پاس جائیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ جو چند ایک معاملات میں نے عرض کیے اگر اس طرح کا ان میں سے کوئی بندہ ہوا کوئی امام ہوا جو کہ صاحب اذن نہیں یا جس کا طریقہ زیادہ مجرب نہیں تو پھر بعض اوقات مسائل جو ذہن میں آ جاتے ہیں وہ ویسے ہی آ جائیں گے جیسے آپ کے ذہن میں آئے تو میں امید کروں گا ان یہ تھوڑی سی وضاحت آپ نے سماعت پر مالی ہوگی جزاک اللہ خیرہ جی مزید اگر کوئی بھائی سوال کرنا چاہیں تو تشریف لا سکتے ہیں مائک پر اللہ وصل و مولانا محمد محدین ولکر امی وا عیہ وبارک وسلیم جی تصویر کے اشتہارے کو چھوڑے حضرت جیسے بھی ہوتا ہے اس مسئلے کو رہنے دیجئے اللہ سے یہ دینا وََ مولانا محمد محدین الجود ولکر ام و علی وبارک وسلیم جی حضرت ایک بھائی باغے شدک کے بارے میں پوچھ رہے تھے جی سینئر بھائی آپ تشریف لائیں بہت شکریہ آپ کا جواب دینے کا بہت تفصیل سے جواب دیا <coughs> آپ نے میں ایک بات ابھی آپ کی باتوں کے درمیان ہی میرے ذہن میں ایک بات یہ آ رہی تھی کہ <coughs> عموماً ہمارے ہاں جتنے بھی لوگ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں میرا خیال ہے تقریباً لوگ آؤٹ آف کنٹری سے تعلق رکھتے ہیں تو میرا بھی مطلب جو ہے وہ پاکستان سے ویسے تو بلانگ رکھتا ہوں مگر <coughs> رہائش پر پذیر کسی اور ملک میں ہوں مجھے آپ سے ایک بات یہ پوچھنی ہے کہ عموماً ہمارا یہاں غیر مسلموں سے بڑا واسطہ پڑتا ہے غیر مسلم حضرات سے بہت زیادہ واسطہ پڑتا ہے تو کوشش بعض کا یہ ہوتی ہے کہ ہم ان کو کوئی نہ کوئی میں اس وقت چائنا میں ہوں جی چائنا میں ہوں تو, تو اس وقت کوشش یہ ہوتی ہے کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ کسی کو اسلام کا پیغام پہنچایا جائے تو بعض کا یہاں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مطلب سپلائرز ہیں یا کوئی ٹیکسی میں سفر کر رہے ہیں یا کچھ بھی ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو میرے پاس صرف ایک چیز ایسی ہوتی ہے جو میں ان کو بتا سکتا ہوں وہ ہوتی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک اور میں انہیں مطلب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق جو ہے وہ فضائل اور ان کی سیرت کے بارے میں بتاتا ہوں تو وہ لوگ بڑے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں بڑے مطلب حیران ہوتے ہیں کہ کوئی ایسی شخصیت بھی اس دنیا میں تھی جو اتنی مہربان اور اتنی جن کا اخلاق اتنا اونچا تھا تو اس سے پھر میں ان کو بتاتا ہوں کہ مطلب جیسے وہ, وہ ہمارے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم جو تھے وہ ان کا اس کردار اس طرح کا تھا تو وہی دین اسلام کو لے کر آئے ہیں. میں آپ سے اصل میں پوچھنا یہ بات چاہتا ہوں کہ اگر کوئی ہمارے سامنے غیر مسلم ہو جس, جس کو یہی یہ نہیں پتا ہو کہ مسلمان کوئی بھی کوئی چیز ہوتی ہے یا اسلام بھی کوئی چیز ہوتا ہے میں اس لیے آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کو ہو سکتا ہے صرف الفاظ ہی پتا ہوتا ہے کہ بھائی مسلم کوئی چیز ہے یا اسلام کوئی چیز ہے بعضوں کو یہ بھی پتا نہیں ہوتا کیونکہ خصوصاً میں آپ کو بتاؤں چائنا کے اندر مذہبی بات کرنے پر پابندی ہے کوئی بھی بندہ مذہب کی بات نہیں کر سکتا چار بندوں کو اکٹھا نہیں کر سکتا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ کوئی آپ کسی کو لٹریچر فراہم نہیں کر سکتے کسی سے کوئی تبلیغ کی بات نہیں کر سکتے تو اس لیے یہاں کے لوگ جو ہیں وہ سیکولر ہیں مطلب خدا کو مانتے ہی نہیں ہیں اور کچھ لوگ ہیں جو بدھ مت کی طرف زیادہ مطلب متوجہ ہیں بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے اپنے طور پر ہی مطلب جو جی بالکل کمیونسٹ اپنے طور پر ہی جو ہے وہ مطلب آ, اسلام مطلب سمجھتے ہیں جو مطلب مثال کے طور پر کسی کو خدا پہ اگر اعتبار ہے تو ہے نہیں ہے تو نہیں ہے ان کا باقاعدہ کوئی لنک نہیں ہے کسی سے کوئی مطلب رابطہ نہیں ہے تو اگر کوئی ہمارے سامنے ایسی کوئی شخصیت یا کوئی ایسے لوگ ہمارے سامنے موجود ہو جن کے سامنے ہمیں اسلام کے بارے میں ٹھوس ثبوت دینے ہوں ٹھوس ثبوت دینے ہوں ٹھوس باتیں کہنی ہوں اچھا ان کے سامنے ہم قرآن کی آیت نہیں پڑھ سکتے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قل ہو اللہ و آیت کے مثال کے طور پر کہ جیسے اللہ ایک ہے اے محبوب تم فرما دو کہ اللہ ایک ہے تو ظاہر سی بات ہے غیر مسلم کے سامنے ہم قرآن کی بات تو کر نہیں سکتے کہ قرآن میں یوں فرمایا ہے یا ان کو احادیث ہم بیان کریں گے تو ہو سکتا ہے کنوینس اس طریقے سے کرنا پائیں جس طریقے سے کرنا چاہیے تو عموماً ایسا ہوتا ہے کہ میں بعض کہ ان کو مطلب ایسے پوائنٹس بتاتا ہوں جیسے دنیاوی فیکٹس بتاتا ہوں کوئی لاجک کی باتیں بتاتا ہوں تو ایسی کوئی لاجک کی باتیں یا کوئی ایسی چیزیں ہوں کہ جو اسلام کی تبلیغ میں بہت زیادہ اثر انگیز ہوں تو وہ باتیں میں چاہتا ہوں کہ آپ وہ دلائل اور وہ قسم کی باتیں کچھ اگر آپ بتا سکیں تو بہت آسانی ہوگی اس کام کے سلسلے میں بہت شکریہ میں مائک چھوڑ رہا ہوں جی السلام علیکم جی والیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مفرا جی حضرت اپنا پیارا سا نام بھی مین ایکس پہ لکھ دیں تاکہ ہم یہ اے بی سی کے علاوہ آپ کو کسی اچھے نام سے پکار سکیں اللہ مسلّینا محمد الکرم علیہ وبارک وسلم جی نام بھی ماشاءاللہ بہت اچھا ہے آپ کا رضا بھائی تو گزارش یہ ہے پہلے تو میں روم میں گزارش کروں گا اور بھی تمام بھائیوں سے کہ یہ ایک بہت ہی اچھا نکتہ جو ہے وہ بیان کیا ہے ہمارے رضا بھائی نے ایک ایسے ملک میں تو جی جی ضرور انشاءاللہ تعالی تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے رضا بھائی نے جو اس بارے میں ایک بہت ہی پیارا نقطہ بیان کیا ہے کہ یہ ایک ایسے ملک میں ہیں جہاں پر کمیونسٹ لوگ ہیں وہاں پر آپ قرآن یا حدیث کی باتیں بیان کریں گے تو ع ممکن ہے کہ آپ کو وہاں سے نکال دیا جائے قانونی وہاں کے کچھ معاملات ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے آپ اس قدر زیادہ مذہبی رویہ جیسے ایک تبلیغی رویہ ہے وہ اپنا نہیں سکتے تو ہم کس طرح ان کو موٹیویٹ کریں ایک مسلمان ہونے کے ناطے کیونکہ ہمارے آکا علیہ السلام نے ہمیں یہ ارشاد فرمایا کہ جو آپ اپنے لیے پسند کریں اپنے دوسرے بھائی کے لیے بھی وہ پسند کریں تو ہم نے مسلمان بھائیوں کے علاوہ جو غیر مسلم لوگ ہیں ان کے لیے بھی ہم نے دین اسلام کو پسند کرنا ہے انہیں اسلام کی طرف کیسے موٹیویٹ کریں کیسے بلائیں تو میں یہ تمام بھائیوں کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں روم میں جتنے بھی لوگ ہیں جتنے بھی مائیو ہمارے تشریف ورما ہیں جن کے پاس مائک ہے اس پر آپ اپنے کمنٹس دیں اور یہ انشاءاللہ تعالی نکات جو ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے مطلب رضاوائی کے لیے بھی اور میکسیمم لوگ آپ لوگ یورپ سائٹ سے اور نہ جانے کہاں کہاں سے بیٹھے ہیں پاکستان سے تو کم لوگ ہیں جو اس وقت ہیں لیکن زیادہ تر آپ باہر کے ممالک سے لوگ مجھے سن رہے ہیں تو آپ سب کے لیے یہ بحث جو ہے اور اللہ رسول کی رضا کے لیے جو ہم ان شاء بھی بات کر رہے ہیں یہ بہت فائدہ دے گی انشاءاللہ اللہ تو کیا خیال ہے آپ میں سے کچھ بھائی اس بارے میں اپنے کمینس دینا چاہیں گے گفتگو اس موضوع پہ کرنا چاہیں گے یا میں چند باتیں ارض کر دوں جی سوانا بھائی نے ہینڈ ریس کیا ہے مزید کوئی بھائی اس بارے میں گفتگو کرنا چاہیں تو ہینڈ ریس کریں جی ماشاءاللہ جی ہمارے ڈاکٹر صاحب نے بھی ہینڈ ریس کیا ہے تو ٹھیک ہے جی ان رضا بھائی آپ روم میں رہیں سوانا بھائی اپنے خیالات کا اظہار کریں گے اور ان اس کے بعد ہمارے ڈاکٹر صاحب میں بھی روم میں موجود ہوں آپ تمام بھائیوں کی اچھی اچھی گفتگو سن رہا ہوں اور بہت اچھا آپ نے نقطہ بیان کیا ہے اس موضوع پر انشاءاللہ ہماری بڑی فکر انگیز گفتگو اور بڑی ہو سکتی ہے اور ان اللہ ہوگی اِنشاء اللہ جی ہمارے سید کیا نام ہے رضوی بھائی انڈیا سے آپ ہیں نا باغ فدق کے موضوع کو کل کی ترکیب میں رکھیں اگر کوئی آپ کو نہیں ٹھیک ہے لیکن ذہن میں رکھیے گا کل گیارہ بجے جب میں آؤں گا تو سب سے پہلے باغ شدت کے موضوع پر ہی بیان کر دوں گا تقریباً آدھے گھنٹے میں بیان کر دوں گا اس موضوع پہ ٹھیک ہے کل اگر آپ ہیں گیارہ بجے آ جائیے گا دیکھیں پاکستان کے وقت کے مطابق میں گیارہ بج کر پانچ منٹ پر یا حد دس منٹ پر آ جاتا ہوں روم میں الحمدللہ اس وقت میں تقریباً پچیس تیس منٹ باغ فطرت کے موضوع پر بیان کر دوں گا ڈیٹیل میں جن بھائیوں نے اس موضوع پر ریکارڈنگ کرنی ہو وہ ریکارڈنگ بھی کر سکتے ہیں اور آپ توجہ سے سماعت بھی فرما لیجئے گا یہ نقطہ زیادہ اہم میں سمجھ رہا ہوں اس پہ انشاءاللہ بات کرتے ہیں جی سوانا بھائی تشریف لائیں آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ آواز آ رہی ہے اتنی چلتی اور تھوڑے وقت میں زیادہ باتیں تو زیادہ ذہن میں نہیں آتی یہ ہے کہ یو کے میں زیادہ تر جو غیر مسلم جو اسلام قبول کر رہے ہیں تو یہاں پر بھی وہی جو حالات انہوں نے پتا نا کہ بے بےشمار لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے اسلام ہے کیا انہوں نے اسلام مطلب کہ نام تو سنا ہوا ہے اور کچھ کا یہ خیال ہے کہ جو مسلمان ہیں یہ پاکستان کے لوگوں کا مذہب ہے تو مطلب یہ کہ اتنا ان کو پتہ نہیں ہوتا پھر یہ ہے کہ یہ میڈیا پر جو کچھ دکھایا جاتا ہے یہ بھی سب لوگ جو دیکھتے تو ہیں اب یو کے میں دیکھ رہے ہیں کہ کتنا اس کے خلاف کیا گیا ہے مگر وہ یہاں کی عوام جو ہے وہ اتنا وہ نہیں اس پر اثر ہو اثر ہو رہا جو کچھ میڈیا پر دکھایا جا رہا ہے تو جو زیادہ تر لوگ مسلمان ہو رہے ہیں نا وہ اس وجہ سے ہو رہے ہیں کہ وہ جب لٹریچر پڑھتے ہیں نا اسلام کے بارے میں تو وہ مطلب کہ الحمدللہ اسلام قبول کر لیتے وہ اس کے لیے یہ ہے کہ آپ نے مطلب کہ کسی مطلب کہ ایسے جو لوگ ہیں نا ان کو بندہ پہلے جس سے ملاقات ہو اس کو بندہ اس پر اعتماد میں اس کو لے اعتماد میں لے کر اس کو پھر لٹریچر دے قرآن پاک کا ترجمہ دے وہ صحیح مطلب کے آسان ہو پھر یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہتر بھی یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے پر کوئی مطلب کہ بت لکھی ہو اور وہ اس کو دے اور اس طرح اسلام کے بارے میں جو مطلب کہ کوئی کتاب ہے اسلام کی جو خصوصیات ہیں اس بار کوئی لکھی ہو یہ سمجھے کہ اس کے لیے کیا بہتر ہے وہ اس کو کتاب دے پھر اس سے رابطہ بھی رکھے تو اس اس مطلب کے وقت میں سمجھتا ہوں کہ یہ زبردست ایک وہ مطلب ہے ترکیب جب کہ پڑھے گا وہ آرام سے جب وہ گھر میں پڑھے گا سوچے گا اس کے دل میں یہ چیزیں آئیں گی تو وہ انشاءاللہ تعالی اس کا دل اس طرف ضرور مائل ہوگا کیونکہ یہاں پر کافی سارے وہ جو ہیں غیر مسلم انہوں نے کس طرح اسلام قبول کیا ایک دفعہ رپورٹ میں پڑھ رہا تھا تو اس میں بھی سب سے جو زیادہ مطلب کہ وہ لوگوں نے قبول کیا نا وہ, وہ لٹریچر پڑھ ہی پڑھ کر ہی مسلمان ہوئے ہیں جیسے آپ نے وہ ایک نام سنا ہوگا یو کے کا ایک سنکر تھا وہ مسلمان ہو گیا اس کا اسلامی نام غالباً یوسف یا اس طرح کچھ نام ہے اس کا تو اس نے بھی یہی بتایا کہ اس کا بھائی کدھر گیا تھا مسلمان ملک میں وہاں سے وہ قرآن एक तोहफे के तौर पर उसके लिए लेकर आया था उसने बस यही सोचा कि चलो मैं अपने भाई के लिए कोई अजीब सा तोहफा लेकर जाऊं तो वो एक ए किताब जो है वो लेकर आया तो वो पारा कार मुसलमान हो गया इसी तरह एक औरत का उसमें था कि उसने चंद पेज जो थे वो देखे किसी भिन्न में पड़े हुए तो वहाँ से उठा लिया उसने उसको जसुल सुबह तो वो इस्लाम के ऊपर की किताब के किसी के वो शहीद हुए थे पेज تو اس نے پاٹکار الحمد للہ وہ پکی مسلمان ہو گئی اور اس نے مطلب کہ وہ برقعہ پہننا بھی شروع کر دیا اس نے بھی کافی سارے تاثرات اس پر لکھے تھے کہ برقعے میں تو عورت کی جو ہے اس میں اس کی عزت ہے اور اسی میں اس کی حفاظت ہے بہت سارا اس نے اس کے اوپر پھر لکھا پھر اسی طرح ایک اور ڈاکٹر ہرون صاحب ہیں یو کے میں بہت پرانے مطلب کہ یہ مسلمان ہیں اور پاک رضی اللہ تعالیٰ انہور اعلیٰ حضرت رحمتہ اللہ تعالی علیہ سے متاثر ہو کر یہ مسلمان ہوئے اور انہوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں اور ان کی کتاب کا انہوں نے ایک کتاب لکھتی ہوا یا ایک سیپسی اسلام اور اردو میں بھی اس کا ترجمہ آ چکا ہے کہ میں نے اسلام کیوں قبول کیا تو اس میں, اس, میں اس, میں اس میں بھی انہوں نے یہی بتایا کہ کن چیزوں سے وہ متاثر ہوئے براہ وہ ایک سیاسی لیڈر بھی تھے ڈاکٹر بھی تھے کافی ساری چیزوں سے جانا وہ مطلب کہ جب انہوں نے اسلام کے بارے میں پڑھا پھر مسلمانوں کی زندگیاں دیکھی تو وہ رین سہن دیکھا نا اس سے وہ بہت متاثر ہوئے انہوں نے کہا جی میں حیران ہوں کہ مسلمان جو ہے یہ 1984 کی وہ مطلب کہ پتا آ رہا ہے پوسٹ نا کہ مسلمان یو کے میں ایک غریب طبقہ مطلب کہ سمجھا جاتا ہے مگر ان کی زندگی کا جو سٹائل ہے یہ تو بڑے بڑے جیسے امیر لوگ ہوتے یہ ان کی طرح ان کی زندگی جو ہے ایک سلجھی ہوئی ایک تہذیب کے دائرے میں یہ گزار رہے تو یہ ان کی زندگی پر کیوں یہ اتنا بڑا ملک افیکٹ ہے تو یہاں پر یو کے میں مڈل کلاس بندے کی زندگی بڑی عجیب سی ہوتی ہے جو نان مسلم ہے تو کیونکہ تحفے ٹائپ لینا دینا رشتے داروں میں آنا جانا اور بخت کرنا تو مڈل کلاس والا تو وہ تو مطلب کہ ناممکن سی بات ہے تو جیسے اب عید ہوتی ہے کوئی دن ہوتے ہیں ہمارا آنا جانا ہوتا ہے تحفے طائف ہوتے ہیں تو ذرا ہمارا دیکھیے غریب سے غریب یا درمیانے طبقے کا بندہ یہ مطلب کہ رشتے داروں سے رشتے داری رکھتا ہے تو یہاں پر وہ بات تو نہیں ہے برحال کافی ساری اس نے یہ چیزیں لکھی تھی تو اسے گیارہویں شریف کا جو لنگر تقسیم کیا جاتا ہے اس پر بھی اس نے بہت کچھ لکھا برال میں تو ابھی اور تو نہیں کچھ بتا سکتا یہی مختصرن یہی اور کسی مسلم پر غیر مسلم پر آپ چاہتے ہیں کہ اس پر آپ کوئی مطلب کہ نیکی کی دعوت اس کو دیں اسلام کی دعوت دیں ٹھیک ہے اس کو بتائیں بھی اسلام کے بارے میں اور اس کو کنوینس کریں کہ یہ کسی طرح یہ اسلامک جو لٹریچر ہے پھر اس کی زین کے مطابق وہ اس کو دیں اور میں نے بھی الحمدللہ دیا ہے تو اس پر آنا اور کافی اور مطلب کہ اس کا میں نے اثر دیکھا ہے بہت اثر دیکھا ہے تو میں بھی مطلب ایک ٹیکسی کرتا تھا تو اس ٹیکسی کے دوران میں نے بھی کافی لوگوں کو مطلب کہ یہ نا اس طرح تمہارے پاک اور سیدھی جو تھی دور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں وہ دی ہیں مطلب ان کو بار میں پہلے لے کر یہ پڑے گا پھر پڑے گا تو اس طرح نہ دھو کے اور اس طرح نا تو وہ پھر مطلب کہ وہ مان جاتے ہیں سمجھ لو پھر میں ان کے گھر میں مطلب کہ ڈراپ کیا نیکسٹ ٹائم جب ان کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے پیسے بھی میں لے لیتا ہوں چیزوں کی چیزیں خرید کر وہ دے دیتے خوشی سے تو اس طرح مطلب کہ وہ لٹریچر آپ اس کو دیں اگر ہو سکتا ہے اور اس ٹائم اس قرآن پاک کا جو ترجمہ ہے مطلب کہ سب سے بہتر میں سمجھتا ہوں کہ جو انڈرسٹینڈ بندہ ہو سکتا ہے اگر وہ آپ دیں گے وعلیکم السلام تو وہ بہت کیونکہ ابھی جو انگلش کے تراجم ہم دیتے ہیں غیر مسلم کو نا وہ اتنے چاہے سمجھ بھی نہیں سکتے تو اگر یہ قنزل ایمان جو آیا ہے نا یہ نیا جو ساؤتھ افریقہ سے فرنٹ ہو کر آیا نا اس کے ساتھ تشریح بھی ہے تو یہ ایک زبردست چیز ہے کیونکہ اس میں اتنا اتنی زبردست تشریح ہے یہ اگر آپ کسی غیر مسلم کو دیں گے تو انشاءاللہ شاء اس کے نصیب میں ہوگا نا تو وہ بہت پکا بہت پکا سچا ان شاء مسلمان بنے گا تو اللہ حافظ السلام علیکم و اللہ وعلیکم السلام بھائی مائک تو چھوڑا کریں اللہ حافظ کا مائکی پکڑ لیا آپ نے السلام علیکم وعلیکم السلام اور السلام علیکم تمام سننے والوں کو امید ہے کہ ان مادی واستوں کے ذریعے میری آواز گزر کے آپ تک پہنچ رہی ہوگی اور بہت ہی مفصل گفتگو فرمائی سوانا بھائی نے اور رضا بھائی میرا خیال ہے کہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر اے بی سی رضا بھائی تو آپ نے چونکہ موضوع شروع کیا تھا تو جی بہت شکریہ آپ نے اپنی موجودگی کا احساس دلایا میرے پاس صرف دو پوائنٹس ہیں جن پر میں بات کروں گا اور ایک پوائنٹ تو سوانا بھائی کی بات ہی کو تھوڑا سا میں ایکسٹینڈ کر دوں کہ ویسٹرن کلچر کے اندر وہ چاہے اسٹیٹس ہو چاہے چائنا ہو چاہے آسٹریلیا ہو چاہے جرمنی ہو وٹ ایور یہاں پر ایک بہت بڑا نعرہ بلند کیا جاتا ہے اور وہ ہے سوشل اور ہیومن رائٹس کا تو آلموسٹ جتنی این جی اوز اور جتنی گورنمنٹ uh, آرگنائزیشن ان ملکوں میں ہیں جو صرف بیسک ہیومن رائٹس اور سوشل رائٹس اور ڈومسٹک وائلنس اور مینٹل ہیلتھ اور اس طرح کے ایشوز پہ کام کر رہی ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں کہ ان کی الگ ایک ریسورس کٹ بنی ہوئی ہے ان تمام ملکوں کے اندر تو اسلام کے وہ پوائنٹس جو کہ سوشل رائٹس اور سوشل جسٹس کے اوپر ہیں مثلاً Uh, ایک بیسک پرنسپل ہے ایکول اپرچونٹی کا کہ ہر شخص کو ترقی کا بنیادی حق حاصل ہے عورت اور مرد کے حقوق کی بات کر لیجئے اسلام کے اندر عورت کا مقام اس کو ہمیں تھوڑا ہائی لائٹ کر کے بتانے کی ضرورت ہے آپ کی بات صحیح ہے کہ اچھا کتابیں نہیں ملتی دیکھیں میں اس کی طرف میں آتا ہوں بعد میں ذرا مجھے اپنی بات پوری کرنی تو سوشل جسٹس کے جتنے بھی پوائنٹس ہیں اگر پہلی ملاقات کے اندر کسی بھی شخص کو جو کہ نان مسلم ہے اس کو اگر یہ بتایا جائے کہ اسلام سوشل جسٹس کو فیور کرتا ہے اور ایکسٹریمزم کو فیور نہیں کرتا یہ ایک بہت ہی اہم بات ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں اور سیکنڈ پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ان تمام باتوں کی جو کہ اسلامک احکامات ہیں یا جو سنتیں ہیں یا جو فرائض ہیں اس طرح کی جتنی تمام چیزیں ہیں ان سب کی ہمیں سائنٹیفک ایکسپلینیشن ڈھونڈنی ہے کیونکہ فی زمانہ اگین آئی ول سے کہ جتنی بھی فسٹ ورلڈ کنٹریز ہیں امریکہ ہے آسٹریلیا ہے جرمنی ہے چائنا ہے یہ تمام کے تمام لوگ سائنس کو بہت فالو کرتے ہیں تو ان کو کچھ بھی اگر ایسا بتا دیا جائے جس میں سائنس ثابت ہو رہی ہو لیکن وہ ریلیجن کے اکارڈنگ ہو تو بہت زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں یہ اور حیران ہو جاتے ہیں میں ایک مثال یہاں دینا چاہوں گا کہ یہاں پہ جہاں پر میں ہوں یہاں پر ہمیں حلال گوشت کا ایک مسئلہ رہتا ہے کہ حلال گوشت کہاں سے لیا جائے تو پورے شہر میں ایک سرٹیفائیڈ حلال شاپ ہے تو میں جہاں کام کرتا ہوں وہاں پر انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ وہ ایک برگر تھا اس میں چکن تھی تو بریک کوئی سب کھا رہے تھے مجھے بھی آفر کیا تو میں نے کہا کہ میں یہ نہیں کھا سکتا وجہ پوچھی تو میں نے کہا کہ اس لیے کہ یہ جو اس میں چکن ہے یہ چکن ڈیفنیٹلی میرے لیے حلال نہیں ہے کہ میں اس کو کھاؤں تو اب ان کے لیے یہ بڑی عجیب سی بات تھی کہ مرغی تو مرغی ہے آپ نے اس کو یہاں سے مطلب ذبا کرنا ان دا نیم آف گاڈ اف اے سلوٹر سم ون کہ میں اللہ تعالی کا نام لے کر ایک جانور کو ذبح کر دوں اور اس کو کھا لوں اور وہی مرغی وہ تین چار ٹکڑوں میں تقسیم کر کے اس کی کھال اتار کے وہ کھا اب ان کو یہ بات سمجھنے میں ان کے لیے ایک تھوڑی سی مطلب مایوب بات تھی کہ یار مرغی تو مرغی ہے تو میں نے ان کو بھی یہ ایکسپلین کیا کہ جب ہم زبا کرتے ہیں کسی چیز کو تو زبا کرتے ہوئے ہم اس کی شیر کاٹتے ہیں جس کو کیروٹیڈ آرٹری کہا جاتا ہے اور کیروٹیڈ آرٹری کے کٹنے سے جو جسم کا خون ہے وہ میکسیمم مقدار میں نکلتا ہے اور وہ اتنا خون نکل جاتا ہے کہ اس کے بعد اس گوشت کے اندر جو مسلز ہیں جن کو وہ کھایا جاتا ہے ان کے اندر رہ جانے والی خون کی مقدار صحت کے لیے نقصان دہ نہیں ہوتی یا یوں کہہ لیں کہ اس کے ایفیکٹ بہت ہی منیمائز ہو جاتے ہیں تو میں نے ان کو جب سلوٹر کی یہ میڈیکل ایکسپلینیشن دی کہ سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر آپ کیروٹڈ آرٹری کو کاٹ دیں تو ہارٹ سے جو سب سے فورس فل چینل ہے وہ کیروٹیڈ آرٹری کو پروجیکٹ کرتا ہے صاف ہو جاتا ہے اور وہ کھانے کے لیے زیادہ پروڈکٹیو ہے تو اس کے بعد پھر وہ اس پر متاثر بھی ہو گئے اور انہوں نے اور چیزیں بھی پوچھی اگر کئی چیزیں ایسی ہیں مثال آپ لے لیجیے جیسے مونچھ کے بال کاٹنے کا حکم ہے کہ موچھیں پست کرو بہت ہی زبردست ایکسپلینیشن ہے تھوڑا سا ٹائم میں آپ لوگوں کا لوں گا لیکن میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اس فورم کو یوز کر کے یہ میسج آپ لوگوں تک پہنچا دوں کہ دین کے اندر جتنا بھی کچھ ہے اس کی ایسی زبردست حکمتیں ہیں کہ جو ہماری عقل اس کا پوری طرح احاطہ نہیں کر پاتی میں عرض یہ کر رہا تھا کہ موچھ کے بال جو موچھے ہیں مستیش ان کے بالوں کو پست کرنے کا حکم ہے اب اس میں جو میڈیکل ایکسپلینیشن اس کی یہ ہے کہ اگر وہ لوگ جو اپنی مونچھیں بڑھاتے ہیں جن کی موچھیں بڑی ہوئی ہیں تو ان کی موچھوں کے بالوں میں اگر کوئی انفیکشن ہو جائے بال جتنے بڑے ہوتے ہیں انفیکشن کے فالیکولاٹس جس کو کہتے ہیں ہیئر فالیکول جو ہے جڑ بال کہہ لیجیے آپ اس کے چانسیز زیادہ ہو جاتے ہیں تو وہ فولیکولاس موچھوں کے بالوں سے ڈائریکٹ ہماری جو سکل ہے جو کھوپڑی ہے جس کے نیچے ڈرین ہے اس کے وینس چینلز میں ڈرین ہوتا ہے تو موچ کا انفیکشن یا موچ کی بال میں ایک چھوٹا سا دانا کسی بھی شخص کو اینکیپلائٹس میننجائٹس یا دماغ اور اس کی جھلیوں کی سوزش تک لے جا سکتا ہے اور ہمارے مطلب حکم یہ ہے کہ مونچے پست کرو موچھوں کی جو وینس ڈرینیج ہے وہ ہمارے دماغ تک جاتی ہے تب سبحان اللہ کہنے کو دل چاہتا ہے کہ کتنی زبردست بات اور کتنا عرصہ پہلے ہمیں یہ تو آج سائنس بتا رہی ہے داڑھی کے بال جو ہیں ان کی وینس ڈرینیج ڈفرینٹ ہے وہ دماغ تک نہیں جاتی وہ فلٹر ہو جاتی ہے پہلے تو داڑھی کے بال معافی بڑھائیں ٹھیک ہے نا تو مونچھیں پرست کر لیں تو یہ ایکسپلینیشن یہ ایک ہمیں اپنی تھوڑی سی اس میں محنت کرنی پڑے گی تھوڑا سرچ آؤٹ کرنا پڑے گا اور کیا ہی اچھا ہو کہ اس طرح کی ویب سائٹس جو ہیں ان تک ہماری پہنچو اور ہم اپنی ان احکامات کی ہم سائنٹیفک ایکسپلینیشن ان کو دے سکیں کہ اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ذبا کیا ہوا جانور کھانا ہے تو آخر اس کا ہماری ہیلتھ سے کیا ریلیشن ہے ایک یہ کہ سائنٹیفک ایکسپلینیشن سیکنڈ جو فرسٹ میں نے اس سے پہلے کہا کہ سوشل رائٹس کہ اسلام ایکسٹریمزم کا نام نہیں ہے بلکہ اسلام تو اعتدال کا نام ہے ایک میڈییشن پرووائڈ کرتا ہے جسٹس پرووائڈ کرتا ہے تو ہوپ کہ کچھ نہ کچھ ایک امپیکٹ ہلکا سا ضرور ہوگا اگر کوئی ایک حکم بھی ہم کسی کو اس طرح کی ایکسپلینیشن کے ساتھ پرووائڈ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کے اپنا رحم و کرم فرمائے کرتا ہوں بہت شکریہ السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم و رحمت اللہ آپ نے مطلب بہت اچھی باتیں بتائی ماشاءاللہ اور مجھے کم سے کم اس کو اس کا کافی فائدہ ہوا اور ایک تھوڑی سی گائیڈ لائن مزید پختہ ہو گئی جو آپ نے بتائی کہ کس طریقے سے ہمیں آگے دعوت پہنچانی چاہیے اس سے پہلے آپ سے پہلے سوانا بھائی بڑی اچھی گفتگو کر رہے تھے تو ان کی گفتگو میں جو پوائنٹ پرابلم جو میں ان سے یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے پرابلم مین یہ ہے ہمارے چائنا میں یہاں کہ یہاں لٹریچر اویلیبل نہیں ہے کہ جیسے انہوں نے کہا قرآن پاک کا انگریزی میں ترجمہ یا کوئی کتاب ہے اسلام کے بارے میں وہ اچھا یہاں پرابلم یہ ہے کہ یہاں انگریزی بالکل بھی نہیں چلتی اور اگر چلتی بھی ہے تو اس لیول کی چلتی ہے جس کو کہ مطلب بالکل جنرل سپیکنگ کہتے ہیں بالکل وہ بھی ہلکی پھلکی اور وہ بھی صرف ایک ایجوکیٹڈ پرسن ہی تھوڑی بہت معمولی سی انگریزی بول سکتا ہوگا کیونکہ یہاں ہر سافٹ ویئر ہر چیز آ, سارا لٹریچر ان کا اپنا سب ہی کچھ ہے وہ مطلب چائنیز میں ہی اویلیبل ہے تو یہ مطلب ایک پرابلم اچھا انہیں کہ آپ کی بات کو میں ایک آگے بڑھانا چاہتا ہوں تو میرے پاس جو پوائنٹ ہوتے ہیں جس پر میں مطلب آگے ان سے بات کرتا ہوں تو میں بھی مطلب یہ باتیں ان سے بیان کرتا ہوں کہ جیسے میں ان کو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی مثال دیتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کے تمام آداب بتا دیے جیسے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیدائش سے لے کر قبر تک کے تمام معاملات بتا دیئے جی کہ ہمیں کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے اچھا میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں یہاں چائنا کے اندر یہ ہے کہ یہاں کچھ ایسی غذا یہ لوگ کھاتے ہیں آپ نے شاید سنا بھی ہوگا کہ جس کو کہتے ہیں کہ جی سانپ بھی کھاتے ہیں اور مینڈک بھی کھاتے ہیں تو یہ بات حقیقت ایسا ہوتا ہے تو میں اکثر ان سے مطلب یہ کبھی ایک سوال بعض کا ان کو پوش کرتا ہوں کہ آپ یہ چیز کھاتے ہیں مثال کے طور پر جیسے یہ سانپ ہے تو یہ کیوں کھاتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے تو وہ مجھے اس کا جواب نہیں دے پاتے وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے بڑوں نے کھایا اس لیے ہم بھی کھاتے ہیں تو میں کہتا ہوں دیکھو اسلام میں یہ فرق ہے کہ اسلام ہمارا ہم یہ نہیں کہیں گے کہ میری والدہ نے یا میرے والد نے ایسا کیا تو میں بھی ایسا کر رہا ہوں یہ بات نہیں ہے بات اصل میں یہ ہے کہ ہمارے ہمارے دین اسلام نے ہمیں بتا دیا ہے کہ کیا چیز حرام ہے اور کیا چیز حلال ہے اگر کوئی چیز ہمیں نہیں کھانی تو وہ چیز مطلب حرام کہلاتی ہے تو پھر میں انہیں بتاتا ہوں کہ سانپ ہم سے اگر آپ یہ پوچھو گے تو ہم ہمارے پاس تو ٹھوس بات ہوگی کہ جی یہ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے منع فرمایا لیکن آپ کے پاس کوئی اس چیز کا کوئی مطلب واضح کوئی راستہ نہیں ہوتا کہ جس کے ذریعے سے آپ یہ بتا پائیں کہ جی یہ چیز آپ کیوں کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہ مطلب ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نکاح تک کا بھی بتا دیا اب مثال کے طور پر آپ کے پاس نکاح یا جو شادی کی رات یا جو بھی معاملات ہوتے ہیں اس کا آپ کے پاس کیا آداب ہیں کوئی آداب نہیں جس کی مرضی میں جو آتا ہے وہ سب وہ چیزیں ہوتی ہیں لیکن ہمارے پاس باقاعدہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ ہم نے ابتدا کہاں سے کرنی ہے اور کس طریقے سے معاملہ چلانے ہے حتیٰ کہ میں مطلب یہ بھی بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعلیہ وسلم کی جان مبارک پر ہماری جان قربان کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں استنجا خانے میں جانے تک کے بھی آداب بتا دیجیے میں نے کہا آپ لوگ استنجا خانے جاتے ہو تو آپ مطلب کیا کرتے ہو مطلب کس طریقے سے جاتے ہو آپ کے کو پاس کوئی صحیح گائڈ لائن نہیں ہے بس آپ کی والدہ نے جو بتا دیا وہ آپ نے کر لیا لیکن جب ہم استنجہ خانے میں جاتے ہیں تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعلیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ پہلے الٹا قدم رکھنا ہے پھر اس کے بعد ڈھیلے استعمال کرنے اچھا اگر پانی پھر میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ لوگ یہ ٹیشو پیپر استعمال کرتے ہو تو اس ٹیشو پیپر میں کیا آپ لوگ مطمئن ہو جاتے ہو میں نے کہا ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعلیہ وسلم نے ہمیں پانی کا بھی فرمایا ہے ہمیں ڈھیلوں کا بھی فرمایا ہے تو اس میں ہماری سیٹسفیکشن جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے تو جی تو اچھا یہ یہ بات تو رہی اسلام کے بارے میں میں مجھے امید ہے کہ ہمارے جو علامہ صاحب ہیں یہ ہمیں مطلب اس بارے میں بھی مزید کچھ باتیں بتائیں گے ابھی باتوں میں چونکہ انہوں نے کافی ابھی بحث مطلب کافی اچھا ٹاپک یہ جا رہا ہے تو اسی میں میرے ذہن میں ایک اور بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حاضر ناظر یعنی اللہ تعالیٰ کی موجودگی جس کو کہتے ہیں ہم اس کی دلیل کس طریقے سے پیش کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ٹھیک ہے چلیں اسلام تو ٹھیک ہے کہ مطلب جیسے ہم نے ان کو آداب بتا دیے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات کے بارے میں بتا دیا جو بھی معاملات ہیں اگرچہ یہ بات حقیقت ہے کہ اسلام کا تعلق تو مطلب توحید سے ہے اللہ تعالیٰ سے ہی ہے لیکن اگر صرف بات ایک انفرادی طور پر اگر میں یہ بات پوچھوں کہ کسی شخص کو یہ بات باور کروانی ہے کہ جی اللہ تبارک و تعالی کی ذات موجود ہے وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی اس کے بارے میں اگر کچھ دلائل اگر آپ کے ذہن میں ہوں تو پلیز یہ بھی ارشاد فرما دیجئے کہ اس کے بارے میں ہم مطلب کیا بات کریں جی ٹھیک ہے جی میں مائک چھوڑ رہا ہوں والسلام جی وعلیکم جی, السلام ورحمۃ اللہ اچھی گفتگو الحمد ہو رہی ہے کہ دنیا میں ایسے ممالک جہاں پر ہم اسلامی لٹریچر نہیں پاتے یا تقسیم نہیں کر پاتے قرآن اور حدیث بیان کرنا قانونی طور پر وہاں تبلیغ کرنا منع ہے تو ہم کفار کو دعوت اسلام کیسے دیں انہیں کس طرح موٹیویٹ کریں کہ دین اسلام ہی سچا دین ہے کس طرح انہیں دین کی طرف لائیں تو رضا بھائی مسئلہ اس پہ ہمارے دو بھائیوں نے گفتگو میں حصہ لیا اور مزید انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب تیار بھی ہیں کچھ گفتگو کرنے کے لیے اس موضوع پر اچھی گفتگو ہے یہ اس پر میں مزید یہ عرض کروں گا کہ اگر بالفرض فرض آپ کو چائنا میں لٹریچر نہیں مل پاتا تو آپ ایسی ویب سائٹس پر بھی جا سکتے ہیں کہ جن میں اس طرح کے مطلب آپ کو نالج مل جائے لیکن اس مطلب اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بعض دینی احکام کی تو جی ہیں آپ کو مل جائیں ان کے بارے میں کچھ دنیاوی منفرد وغیرہ آپ کو معلومات ہو جائیں ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے لیے ظاہر ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہی کافی ہے کہ اس چیز کو کرو اس چیز کو نہ کرو لیکن اگر ہم کسی کو دین اسلام کی طرف بلانا چاہ رہے ہیں تو لازمی سی بات ہے کہ اس کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ معلومات انہیں کنونس کرنے کے لیے ہونی چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی یہی ارشاد فرمایا ہے جس کا مفہوم ہے کہ آپ حسن تدبیر اور حکمت عملی کے ساتھ لوگوں کو بلائیں اب اس کی مثال ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے ملتی ہے اب دیکھیں ایک کافر سرکار علیہ السلام کا مہمان بنا نبی پاک علیہ السلام نے گھر والوں سے ارشاد فرمایا کچھ کھانے کو ہے تو صرف بکری, بکری کا دودھ تھا اور وہ بکری کا دودھ جو کہ سب اہل بیت پیا کرتے تھے وہی وہ کافر سارے کا سارا دودھ پی گیا لیکن نبی پاک علیہ السلام نے مطلب جو ہے وہ ظاہر ہے مہمان نوازی فرمائی اور رات کے وقت جو ہے وہ پیٹ میں اس کی گڑبڑ ہوئی اور جگہ نہ پائی کہ جہاں جا کے حاجت کرے تو صبح جب اٹھا تو دیکھا کہ خواب میں دیکھ رہا تھا کہ میں جنگل میں ہوں تو جنگل میں اس نے اپنے آپ کو پایا تو حاجت کر دی صبح جب اٹھا تو دیکھا کہ بست بستر پر جس پہ وہ لیٹا ہوا تھا ہر طرف گندی گند پڑا ہوا تھا تو اب اس کو بڑی شرمندگی ہوئی کہ اب جب دروازہ کھلے گا رحمت کونین مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو مجھے اس حال میں پائیں گے اس بستر کو اس حال میں پائیں گے تو میں کیا جواب دوں گا تو بس جیسے دروازہ کھلا تو باغ کھڑا ہوا اس میں اتنی تاب نہیں تھی کہ وہ سرکار کا جو ہے وہ سامنا کر پاتا لیکن ایک کوئی تعویذ تھا اس کا یا کوئی بڑی اہم چیز تھی جو کہ وہ وہاں پر جلدی میں بھول گیا تھا اب نہ چاہنے کے باوجود بھی اسے واپس آنا پڑا تاکہ وہ چیز لے تو اپنی آنکھوں سے کیا دیکھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے اس بستر کو دھو رہے ہیں کہ جس پر یہ گند کر کے چلا گیا تھا تو جب اس نے اپنی آنکھوں سے رشمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازی اور سرکار کی اس ادا کو دیکھا تو اس نے یہی عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھائیے اور مجھے مسلمان کر دیجئے تو صحابہ بھی فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام اس کپڑے کو نہیں بلکہ اس کافر کے دل کو دور رہے تھے اب ظاہر ہے کہ سرکار علیہ السلام نے اسے کوئی قرآن کی آیت نہیں سنائی سرکار نے اپنی مبارک زبان سے کچھ نہیں سنایا سرکار کی زبان سے جو کچھ بھی نکلا ہے یا تو وہ قرآن ہوا ہے یا وہ حدیث ہوئی ہے قرآن اور حدیث کے علاوہ تو کچھ نکلا ہی نہیں ہے لیکن سرکار علیہ سلاط وسلام نے جو ہے نہ تو قرآن کی آیتیں تلاوت فرمائی نہ ہی کچھ گفتگو فرمائی اپنے عمل سے ہی اس کو اسلام کی طرف جو ہے وہ الحمد لے آئے اور وہ کلمہ پڑھ کر جو ہے وہ مسلمان ہو گیا تو اپنا کردار اور ہمارا ہماری گفتار ایسی ہونی چاہیے ہماری ملاقات کا طریقہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اور ہماری گفتگو کا طریقہ سرکار علیہ السلام کی طرح ہمارا لباس نبی پاک علیہ السلام کی طرح کھانے کے طریقے بھی سرکار کی طرح زندگی گزارنے کے طریقے بھی نبی پاک علیہ السلام کی طرح جب آپ کسی بھی دنیا کے ملک میں چلے جائیں جہاں نہ لٹریچر بانٹ سکتے ہوں نہ وہاں قرآن دے سکتے ہوں نہ وہاں حدیث کی کتابیں آپ دے سکتے ہوں نہ آپ وہاں پر کوئی ایسی چیز اسلامی لٹریچر بانٹ سکتے ہوں لیکن آپ اپنے گفتار اور اپنے کردار کی ذریعے ہی دین کی جو ہے وہ تبلیغ کر رہے ہوں گے آپ سے خود وہ کافر پوچھیں گے وہ چائنیز پوچھیں گے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں آپ نے یہ اس طرح کیوں بیٹھے آپ نے اس طرح یہ کیوں کیا آپ نے یہ اس طرح کیوں اشارہ کیا آپ نے اس طرح یہ حرکت کیوں کی اور آپ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان جو ہے وہ اداؤں کا ذکر اس وقت کریں گے تو یقیناً ان کے دل میں یہ بات آئے گی کہ مسلمان جو ہوتے ہیں وہ اپنے نبی سے کتنی محبت کرتے ہیں ان کے طریقوں پر کتنا چلتے ہیں اس طرح نہ چاہنے کے باوجود بھی یہ تبلیغ ہو رہی ہوگی نہ چاہنے کے باوجود بھی جو ہے یہ تبلیغ ہو رہی ہوگی اس میں سب سے بہتر ہمارا اپنا معاملہ ہے کہ ہم اپنی گفتار اور اپنے کردار کو جو ہے وہ اسلام کے مطابق کریں اب یہ جو باتیں آتی ہیں نا بات کی اب جیسے کہ کمیونسٹ ہیں وہ لوگ جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ جی وہ اللہ تبارک کا وطالعہ کب سے ہے اللہ تعالیٰ کب تک رہے گا اس طرح کے شیطانی وسوسے بس لوگوں کے دلوں میں آ جاتے ہیں یا کمیونسٹ لوگ دہریے لوگ جو اللہ ہی کو نہیں مانتے وہ تو سب سے پہلا سوال یہی کریں گے تو یہ سوال بعد میں ہوتا ہے یہ سوال بعد میں ہوگا سب سے پہلے ان کے دل میں جب اسلام کی محبت آپ کی گفتار کے ذریعے آپ کے کردار کے ذریعے آئے گی تو انشاءاللہ اللہ تبارک کا وطالعہ یہ معاملات بعد میں ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ضرور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جلا جلالہ ہو کرم ہوگا آپ اپنی کوشش جاری رکھیں اور میں اپ تمام بھائیوں سے بھی التماج کروں گا فضان اطاط ڈاٹ نیٹ پر بھی انڈیا سے ایک خاتون ہے اسلام لانا چاہ رہی تھیں تو ان کو میں نے الحمد کوشش کی ہے موٹیویٹ کرنے کی اور میں نے پرسوں ابھی ریکارڈنگ کی تھی تو اس میں بھی ان کو مطلب جو ہے وہ کافی کوشش کی ہے کہ وہ اسلام لے کر آئیں تو آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اسلام کی جو ہے وہ توفیق عطا فرما دے توفیق تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے دینی ہے وہ بیوہ خاتون ہیں معذرت چاہتا ہوں طلاق یافتہ خاتون ہے اور بڑی عمر کی ہیں طلاق یافتہ ہی ہیں انڈیا میں ہوتی ہیں تو حیرت مطلب یہ کہ وہ دین کی طرف آ رہی ہیں اور الحمد انہوں نے فضان اطار ڈاٹ نیٹ پر سوالات کے جوابات سنے تو مجھ سے انہوں نے سوال کر دیا میں نے ان کا جواب دیا اور اب مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آج کل میں ان کا کوئی نہ کوئی جواب آئے گا تو اللہ کرے ان کی ہم غیبت میں ان کے ہم پیٹ پیچھے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایمان کی دولت عطا فرمائے اور ہماری ذات سے اللہ تبارک و تعالی زیادہ سے زیادہ دین کا کام لے لیں اور ہمیں بھی دین پر اور ایمان پر اللہ تبارک و تعالی استقامت عطا فرمائے آمین جی ڈاکٹر صاحب آپ تشریف لائیں الحمد میں روزانہ پاکستان کے وقت کے مطابق گیارہ بجے سے ایک بجے تک اس روم میں آتا ہوں ایس اصل میں یہ روم فکر مدینہ اہل سنت و جماعت روم ہے اس کا نام فکر مدینہ اہل سنت و جماعت ہے اور لیکن ماہ رمضان کی نسبت سے اس روم کا نام رمضان بلیسنگ ود اہل سننا یہ رکھا ہوا ہے تو الحمدللہ للہ مسلمان آتے ہیں ہم دینی باتیں کرتے ہیں اور الحمد اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے تو آپ سے بھی التماس رضا بائی کے تشریف لاتے رہیں اس روم میں اور اسی طرح روزانہ دو گھنٹے مجھ کو حاضری کا شرف حاصل ہوتا ہے تو دینی گفتگو بھائیوں سے ہو جاتی ہے اس کے علاوہ بھی یہ روم اوپن ہوتا ہے تو میں امید کروں گا کہ ان شاء تشریف لاتے رہیں گے جی ڈاکٹر صاحب آپ تشریف لائیں. بہت شکریہ مفتی صاحب امید ہے کہ میری آواز آپ لوگوں تک پہنچ رہی ہوگی اور مفتی صاحب کی اتنی خیر حاصل گفتگو کے بعد کچھ کہنا جو ہے وہ اس کی ضرورت تو خیر باقی نہیں رہتی مگر تھوڑا سا ذرا میں بات کو اس انداز سے آگے بڑھاتا ہوں جس طرح رضا بھائی جو بات کر رہے تھے چائنا کے حوالے سے کہ وہاں پہ لوگ سانپ اور میںڈک وغیرہ کھا لیتے ہیں اور ہمارے پاس یہ ریزن ہوتی ہے کہ ہمیں تو حکم ہے کہ نہیں کھانا اب ان کے پاس حکم نہیں ہے حکم نہیں سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ وہ کیونکہ اسلام پر نہیں ہے تو اس لیے وہ اس کو فالو نہیں کرتے اور وہ کھا لیتے ہیں تو اس کا میں تھوڑا سا تھوڑی سی ایکسپلینیشن میں اس کی دینا چاہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ اس کو اس انداز سے تھوڑا سا ایکسپلین کریں تو تھوڑا ذرا زیادہ افیکٹو ہو جائے جتنی بھی چیزیں چیزوں سے مراد یہاں پہ جانور ہیں جو میں بات کر رہا ہوں جتنے بھی جانور جو کہ حرام کرار دیے گئے اسلام میں کہ ہمیں نہیں کھانے چاہیے ایک تو سائڈ آف دو کوائنگ یہ ہے دوسرے وہ جانور جو کہ حلال قرار دیے گئے اب اس کی کلاسیفیکیشن تو ڈیفینیٹلی شریعت کی جو بکس ہیں ان میں کہ کیا کھا سکتے ہیں کیا نہیں کھا سکتے حکمت کیا ہے حلال حلال کیوں ہے حرام حرام کیوں ہے اس کی بہت ہی مختصر میں ایک وجہ جو ہے وہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں اور سائنٹیفکلی پروف بات کر رہا ہوں میں اور اس پر جینیٹک ایکسپریمنٹس بھی ہو چکے ہیں پروف بھی ہو چکی ہے کہ جتنی بھی چیزیں جو کوئی بھی انسان کھاتا ہے وہ صرف وہ غذا نہیں ہوتی کہ جو اس نے کھایا پیٹ بھرا اور بس ختم ایسا نہیں ہے اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے مثال کے طور پہ اگر آ, مثال لے لیجئے کہ بکرا ہے آپ بکرے کا گوشت زیادہ کھائیں یا کوئی بھی شخص جو ہے وہ بکرے کا گوشت زیادہ کھائے یا زیادہ مرغ کھائے یا زیادہ سبزیاں کھائے وٹس جو جو اس جاندار کے خوات ہوتے ہیں اپنی ظاہری زندگی میں وہ وہ خوات اس انسان کی اپنی ذات پر اثر انداز ہوتے ہیں کچھ پر کم ہوتے ہیں کچھ پر زیادہ ہوتے ہیں تو اگر اسلامک ریفرنس چاہیے تو علامہ دمیری کی حیات الحوانات میں لکھا ہوا ہے کہ تمام جانوروں کے حوالے سے کیا کھائیں گے تو صحت پر کیا اثر پڑے گا اور مزاج پہ کیا اثر پڑے گا لیکن میں اس وقت حیات الہوان کے حوالے سے بات نہیں کر رہا میں سائنٹیفک ریسرچ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں اب یہ جتنی بھی چیزیں ہیں جو سانپ ہیں یا مینڈ ہے یا اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں تو ان کے بھی ایسے ہی افیکٹ ہوتے ہیں انسانی فطرت پر نیچر پر اور تمام چیزوں پر تو ہمیں وہ چیزیں ہلاک کی گئی ہیں جن کے ایفیکٹ بھی پازیٹو ہوں جن کی آؤٹ کم بھی پازیٹو ہو اور وہ چیزیں حرام کی گئی ہیں جن کے ایفیکٹ اور آؤٹ کم کا نگیٹو ہونا زیادہ سمجھا جاتا ہے یہ ایک بہت بیسک ریزن ہے تو یہ میں نے اس آپ کی بات سے کہ وہ چونکہ وہ لوگ کھاتے ہیں اور چائنا کی تھوڑی تھوڑا لٹریچر میں نے پڑھا تو مجھے اس میں پتا چلا کہ ہر ایئر ان کا کسی نہ کسی اسی طرح ان کے کسی اسنیک ایئر ہوتا ہے اور کوئی ان کا کیا نام ہے اس کا होता है ہوتا ہے اور ایک گوٹ ایئر ہوتا ہے تو وہ جس جس ایئر میں جی بالکل تو وہ جس جس ایئر میں جس جس کی برتھ ہوئی ہوتی ہے چائنا کے اندر तो वो समझते हैं कि जैसे मिसाल के तौर पर 79 क्योंकि आ, मेरा जिनसे मेरी हुई तो उन्होंने बताया कि मेरी डेट डेटा बर्थ 79 की है तो उन्होंने कहा जनाब कि 79 जो है वो गोल्ट ईयर है तो आप बड़े सुलह जो किस्म के और बहुत सुलह जो तो खैर नहीं का लेकिन तहम्बुल मिजाज हैं और आप जल्दी लड़ाई नहीं करते तो وہ اس کے بعد میں نے پوچھا تو وہ اس کا جو تھا وہ ان کا وہ سنیک ایئر تھا تو میں نے کہا آپ اسی لیے ذرا لڑتے رہتے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیز ان کے کلچر میں بھی آلریڈی ایگزٹ کرتی ہے کہ اس طرح کی چیزیں کھانے کا ہر چیز کھانے کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے اور کیا ہی خوبصورت مذہب ہے ہمارا کہ اس نے پہلے ہی ہمیں کلاسیفکیشن کر کے دے دی کہ یہ چیزیں حلال ہیں یہ کھاؤ مزاج پر اثر اچھا ہوگا اور انسان کا ذہن نیکی کی طرف جائے گا یہ چیزیں مت کھاؤ یہ حرام ہے ان کا اثر بھی اسی حساب سے نگیٹو ہوگا اب ہمارا مسئلہ یہ ہے فی زمانہ بہت ہی مشکل کام ہے کہ حلال کما لیا جائے تو ہم کھاتے تو حلال ہیں مطلب ہم سے مراد یہاں پر میں ایک میجورٹی کی بات کر رہا ہوں دکھ کی بات کر رہا ہوں ایک احساس کے تحت کہ حلال کھانا ہی صرف حلال کھانا نہیں ہے وہ حلال کما کر کھانا بھی اس کا بھی ڈائریکٹ امپیکٹ ہے اس پر تو اگر آپ کوئی کام ہم ایسا کر لیتے ہیں جو کہ جس سے ہم حرام کے پیسے ہوں تو اس سے اگر ہم ظاہر سی بات ہے کہ کچھ کھائیں گے تو وہ ڈیفنیٹلی اس کا امپیکٹ اس حرام کے کمانے سے ہم پر اس کا ڈائریکٹ سائیکولوجیکل افیکٹ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالی ہمیں حلال کمانے اور حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے آمین اور باقی سائنٹفک ایکسپلینیشن جس طرح میں نے کہا تو اس کی بہت لمبی है ڈیٹیل ہے آلموسٹ بہت سی باتیں ایسی ہیں جو کہ آآ وہ ایکسپلین کی جا سکتی ہیں تو میں ٹائم نہیں لینا چاہوں گا बहुत ایک بہت ہی زبردست بات میرے ذہن میں آ رہی تھی تو مفتی صاحب اگر اجازت دیں تو بس میں وہ ایک صرف دو منٹ میں وہ مثال دے دوں تاکہ جو حضرات موجود ہیں بھائی استفادہ فرمانے جی بہت Uh, ایک بہت ہی زبردست حکم ہے ہمیں کہ ہم زوال کے وقت سجدہ نہیں کر سکتے uh, زوال کے وقت سے مراد کیا ہے کہ سورج نکلنے کے فوراً بعد اور uh, سورج غروب ہونے سے تھوڑا سا پہلے تو اگر اس کو تھوڑا سا ہم uh, سیاروں کی جو فزیکل لوکیشن ہے اس حساب سے دیکھیں تو یہ ایسا وقت ہوتا ہے جس میں سورج کی کرنیں جو ہیں وہ زمین کے بالکل پیرل ٹریول کرتی ہیں بالکل متوازی ہوتی ہیں مطلب ان کا اینگل نہیں ہوتا وہ بالکل متوازی پیرل اس کے سفر کر رہی ہوتی ہیں کیونکہ دونوں اوقات میں صبح بھی اور شام کے وقت بھی سورج اور زمین کے درمیان جو فاصلہ جو اینگل ہے وہ بالکل پیرل ہوتا ہے تو وہ کراس نہیں ہوتی پیرل ٹریول کر رہی ہوتی ہیں اور ایسے وقت میں اگر سجدہ کیا جائے تو سجدے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنا سر جس میں اسکل ہے اور اس کے اندر ایک برین ہے جو دماغ ہے وہ ہم ان ریز کے بالکل رستے میں رکھتے ہیں اگر اس وقت سجدہ کیا جائے اور ایسے میں اگر الٹرا وایلیٹ ریز جو کہ بالائے بنکشی شوائیں جنہیں کہا جاتا ہے وہ برین سے ٹکرا جائیں تو وہ اسٹریٹ فارورڈ برین ہیمریج کاز کر سکتی ہیں جسے کہتے ہیں دماغ کی نس پھٹ گئی یہ ایک, مش... ایک بہت ہی آ... معروف سا ہے کہ دماغ کی نس پھٹ گئی دیا برین ہیمریج ہو گئی تو اب مطلب کیا ہی خوبصورت مذہب ہے میں اس کے بارے میں جتنا سوچتا ہوں اور جتنا بھی ریسرچ کرتا ہوں تو میرے لیے تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک سے بڑھ کر ایک جسے کہتے ہیں ایسی ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ زوال کے وقت سجدہ کرنا منع کیا گیا سجدہ مت کرو اور آج ہم یہ سن رہے ہیں سمجھ رہے ہیں کہ الٹرا وائلٹ ریڈیئشنس है ہیں وہ ہمیں برین ہیمریج कर کر سکتی ہیں اور ہم اگر اس وقت سجدہ کریں گے تو ہم بہت زیادہ में ممکنات میں سے ہے اس کی پرابیبلٹی جو ہے وہ زیادہ ہے کہ ہمارا برین اس وقت ان یو में आ کی तो... میں آ جائے تو یہ موٹیویشن کے لیے ہے انکریجمنٹ کے لیے ہے آپ سے شیئر کرنا اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے خصوصا مجھے اور دعاؤں کا طلب کار اصی فقیر گناہ کار اجازت مائک فری کرتا ہوں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے روم میں جب بھی وقت ملے تشریف لایا کریں اور تحقیقیں خوب کریں اور ہمیں بھی بتایا کریں تو ان اللہ ہمیں بہت فائدہ ہوگا ان اللہ تو کل جی انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو پاکستان کے وقت کے مطابق تقریبا 11 بجے حاضری ہوگی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا الحمدللہ رب العالمین والصلاه والسلام علی سید الانبیاء و المرسلین اللهم صل علی و ومولانا محمد المعذب الجود والکرم و الی و بارک و صلیم صلاه و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی, یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا حبیبی یا طبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اے رب کریم اے مولا تجھے رحمتِ قونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چشمانِ مبارکہ کا صدقہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماہِ رمضان کے روزے رکھنے کا صدقہ آکا کے اعتقاف کا صدقہ نبی پاک علیہ السلام کے سجدوں کا واسطہ ہم گناہ گاروں کے روزوں کو قبول فرما تراویح قبول فرما نمازیں قبول فرما نہ قبول فرما اوراد و وظائف قبول فرما تلاوتیں قبول فرما عبادتیں قبول فرما اے رب کریم تیرا یہ مقدس مہینہ ماہ رمضان تو نے ہمیں عطا فرمایا تاکہ ہم کس میں عبادت کر کے اپنی بخشش کروا سکیں اپنی مغفرت کروا سکیں تجھے راضی کر سکیں اے اللہ عشرۂ رحمت گزر گیا اور عشرائے مغفرت بھی اب صرف یہاں کل ایک دن کا مہمان ہے اور پھر آخری اشراء کل رات سے شروع ہو رہا ہے اے رب کریم اب یہ تیرا مقدس مہینہ صرف ایک اشرے کا باقی ہے یقیناً ابھی تک کوئی ایسا سجدہ نہیں کر سکے ہیں جو تیری بارگاہ میں قبولیت کے لائق ہوتا کوئی روزہ ایسا نہیں رکھ سکے جو تجھے راضی کر سکتا اے اللہ جن خوش نصیب لوگوں کو تو نے بخش دیا ہے ان کا صدقہ ہمیں بخش دے جن کے روزے تجھے پسند ہیں ان کے صدقے ہمارے روزے قبول فرما لے جن کی نمازیں تجھے پسند آئیں ان کے صدقے ہماری نمازیں قبول فرما لے جن کے اوراد و وظائف و دیگر تلاوتیں عبادتیں تجھے پسند آئیں ان کا صدقہ ہماری بھی یہ ناقص اعمال اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے اے رب کریم ہم نے یہ اپنے گناہوں سے لچھڑے ہوئے ہاتھ تیری مقدس بارگاہ میں ماہ رمضان کی اس نورانی رات میں اس پرکیف اور نور برساتی مقدس رات میں اٹھائے ہیں امید کرتے ہوئے کہ تو رحیم ہے رحم فرمائے گا رحم کرنے والا ہے تو کریم ہے کرم فرمائے گا کرم فرمانے والا ہے اے اللہ تجھے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین شریفین مقدسین کا صدقہ ہمارے ان ہاتھوں کی لاج رکھ لے ہمارے ان دعاؤں کو قبول فرما لے اے اللہ زندگی گزر گئی رمضان یہی مناتے ہوئے مکہ میں رمضان نصیب فرما دے رمضان مدینہ نصیب فرما دے رمضان میں عمرے کی سعادتیں عطا فرما دے خانہ کعبہ کا طواف روز رکھ کر کرنے کی توفیق مل جائے اے اللہ سحری کریں خانہ کعبہ میں اور افطاری کریں نبی پاک علیہ السلام کے در دولت پر اے رب کریم ہم سب کا ایمان پر خاتمہ فرما ہم سب کو جو ہے وہ ایمان کی سلامتی عطا فرما اور جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں اے اللہ سب کو شفا عطا فرما اے اللہ ہماری ایک سسٹر ہیں جن کے والد صاحب بیمار ہیں اے اللہ انہیں بھی تندرستی عطا فرما میری والدہ کو بھی تندرستی عطا فرما اے اللہ جتنے بھی مسلمان جہاں کہیں بھی بیمار ہیں سب کو تندرستی عطا فرما ہماری دو سسٹر ہیں اے اللہ جن کو کینسر کا مرض ہے اے اللہ انہیں بھی شفا عطا فرما تندرستی عطا فرما ماہ رمضان کی ان مقدس نورانی راتوں اور دنوں کا صدقہ انہیں بھی تندرستی عطا فرما اے رب کریم اے اللہ ہمیں مسجد خرام میں مسجد نبوی شریف میں اعتقاف کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہم سے راضی ہو جا راضی ہو جا راضی ہو جا ایسا راضی ہو کہ کبھی بھی ناراض نہ ہونا ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما اندرونی بیرونی خلف شاروں اور غداروں سے محفوظ فرما جو بد نصیب لوگ خود حملے کر رہے ہیں انہیں ہدایت عطا فرما ہدایت کے قابل نہیں تو انہیں نیست تو نابود فرما ہمارے ملک پاکستان اے رب کریم ملک پاکستان کے انچ انچ کی حفاظت فرما عالم اسلام کو ایک اور نیک ہونے کی توفیق عطا فرما اللهم ربنا اتنا فی دنیا حسنتا وفی الاخره حسنتا وقنا عذاب النار رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفرلی ولی والدی ولیل مؤمنین یوم یقوم الحساب اللهم محمد معبن الجود وآلہ وسلم سبحان ربك رب العزه عما يشفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته فر صباح پای اور جب آپ ان کی قبر کی کمر زیادہ اس کی قبر کی زیارت کمر زیادہ جب وہ فوت ہوگا تو ایسا شخص اپنے والدین دونوں یا کسی ایک جو فوت ہو گئے ان کی قبر کی زیارت ملتا ہے اس کی آپ نے فصیل سماد کی اسے حج کا ثواب ملتا ہے مقبول ثواب اور یہ خوش قدر رب کی رشمت رب کا Rabu کرم ہے کہ ماں زندہ ہے اور بیٹا اگر نظر سے دیکھتا ہے تو اللہ تعالی بیٹے کو مقبول حج کا سواب اتنا فرماتا ہے کہ اس نے اپنی ماں کو محبت کی نظر سے دیکھا اب ماں دنیا سے چلی گئی لیکن یہی بیٹا جب ماں کی قبر پہ چلا جائے تو اس کا وہ سوبا کافی جگہ پر کھڑا ہے کہ اللہ تعالی قبر کی زیارت کرنے <serving> پر بھی اس کو حج کا ہے یہ حدیث دونوں کے لیے ماں کے لیے باپ کے لیے کسی ایک کی قبر کی زیادہ کرے ہیں دونوں کی قبر کی اجازت کرے اسی طرح ایک اور حدیث ساتھ میں ہے جو اپنی ماں یا باپ کی طرف سے حج کر ان کی, ان کی یعنی ماں باپ کی طرف سے حج ہو جائے, جائے اور اس سے یعنی اس نے حج کیا, کیا, کیا مزید ہی دس حج کا سوباؤ ملے گا کس طریقے برکت ہے اس میں تو جب کبھی اپنی ہج کی تاکت حاصل ہو تو خود شدہ ماں یا باپ کی نیت کر لیں تاکہ ان کو بھی حج کا سوباؤ ملے آپ کا بھی حج ہو جائے بلکہ مزید حج کا پراؤ اگر ماں یا والد میں سے کوئی استحال گیا ان پر حج خرد ہونے کے باوجود وہ نہ کر پائے گئے تو اب اولاد اور حج بدل کا شخص حاصل کرنا چاہیے آپ کے بدل میں حج کرے اس کی ساری آپ کو امیٹ جنت کی سبسڈی رفیق الحرمین جو حج کی کتاب ہے اس سے آپ دے سکتے ہیں مقبط المدینہ سے حجیت یہ کتاب اس کے علاوہ ایک اور حدیث بھی چنانچہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ والی وسلم فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی کچھ کچھ نفل خیرات کرتے تو چاہیے کہ اسے اپنے ماں باپ کی طرف سے کرے کہ ये ये ये اس کا ثواب انہیں ملے گا جو سے خیرات کی اس کا ثواب انہیں ملے گا اور اس یعنی خیرات کرنے والے کا ثواب میں کوئی کمی بھی نہیں یہ سب ماں باپ کے لیے اپنی اویلا ہے اور یہاں تک تنزل عمار کے دی پاس میں آیا کوئی برد والی بات ہے کہ بندہ جو ماں باپ کے لیے دعا ترک کر دیتا ہے تو اس کا رزق رسک ہوتا ہے تو رزق میں کا ایک ماں باپ کے لیے دعا کرنا ہے اور جس کا رسک پتا ہو گیا جس کا رس کم ہو رہا ہے وہ اس بات پر غور بھی کہنے کی کہیں اس نے اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنا ترک تو نہیں کری ایک اور بات میں آتا ہے جو شخص گاہ کے روز والے یا ان میں سے کسی ایک ایک قبر کی زیارت کرے اور اس کے پاس سورہ یا پڑے وہ بخش کیا جا رہا ہے کتنی تاریخ بلکہ ایک حدیث بات ہم یہاں تک آیا ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن والدین قبر کی زیارت زیادہ اور ان کے پاس سورہ یاقین پڑھیں تو سورہ یاقین شریف میں جتنے حروف ان تمام حروف کے برابر اس کے حصے میں بخش جاتی ہے اس کے حصے میں اللہ تعالی دے کہ اپنے ماں باپ کی قبر پر حاضری دیں ان کی مزارات پر حاضری دیں زمانہ اگر جیسا اگرچہ ہے پھر بھی ایسے لوگ ہیں جو جمعہ رات جمعہ جاتے ہیں مگر کثریت تو بولے گی ہمارے یہاں جو شب برات کو جائیں جیسے بھی شب برات آنے والی ہے سب شب برات کو جائیں گے اپنے ماں باپ کی قبروں پر یا عید کے دن چلے جائیں گے ماں باپ کی قبروں پر حالانکہ جو کسرت والے جائیں گے کہیں ایک ہی خبر کی زیارت کرے گا جو وہ مرے گا تو فریش اس کی خبر کی زیارت کرے کتنی بڑی صرف یہی نہیں ہے کہ ماں باپ کی خبر کی زیارت کریں گے ان کی خبروں پر جائیں گے جبکہ گھر بیٹھے بھی اس سالے تو ہو سکتا ہے لیکن روایتوں میں یہ مضامین موجود ہیں کہ مرنے والا جس سے محبت کرتا تھا جب وہ اس قبر پر آتا ہے تو اس کے آنے سے قبر والے کو مسرت ہوتی ہے خوشی ہوتی ہے یعنی جب اولاد ماں باپ قبر پہ جائے اور جا کر فاتحہ کرے ایسان صحبا بیٹھ کر کرے کرے تو اس کو سرحد ماں باپ کو فرحت ہوتی ہے تو یہ اولاد اس کو چاہیے کہ اپنے والد اگر دونوں نکال کر گئے تو وہ ورنہ کسی ایک یا واپ اس کی کال کر کی کال کر گئی تو ان کی خبر کی زیارت کو جاتا رہے بالخصوص جمعہ کو جمعہ پوری کتابوں میں لکھا ہے کہ اس میں بھی افضل وقت وہ ہے فجر کی نماز کے بعد میں پتاوا رسویہ میں اس طرح کے باتیں موجود ہیں امیت کر لیں ان اللہ تعالیٰ ہم اپنے ماں باپ اگر انتقال کر گئے تو ان کی خبروں کی اجازت کے لیے ضرور جایا جائے گا بعض کے ماں باپ کو انتقال ہوئے عرصہ گزر گیا تو اولاد تو بری ہوگی اب تو وہ قریب ہے کہ اب اس کی بھی خبر بڑھنے والی ہوگی تو موت کا تو پھر پتا نہیں ہے کب کسی کو موت آ جائے عمر کے حساب سے ایک اندازہ ہوتا ہے نا کہ بھائی اب برا بھراپے کے بعد کوئی منزل نہیں ہے بُڑھاپے کے بعد کوئی جوانی کے بعد ایک منزل جناب اب ادیر پن آئے گا اب ادھر پن کے بعد جناب ایک منزل لے کے بُڑا بڑھاپے کے بعد اب کوئی منزل نہیں ہے بڑھاپے کے بعد اب ایک ہی منزل ہے اور اس کا نام اب موت ہی کی منزل آ رہی ہے بڑھاپے سے پاک کر پیا میں کزا دی چوکا نہ چیتا نہ سمجھا زراعت کوئی تیری کا فلت بھی ہے جنو کا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرتی جاہ تماشا نہیں ہے تو جیسے آج ہم یہاں مسجد میں جمع ہوئے ہیں تو سوئم تو دو دن پہلے ان کے لیے شور تھا کہ جناب روم انتقال کر گئے وہ دن گزر گیا دوسرا دن گزر گیا تیسرا دن ہے رات گزر جائے گی کچھ دنوں کے بعد پھر چالیس کا بھی آ جائے گا دیکھتے دیکھتے پھر برسیاں برسی منائی جائے گی بزرگ ہوتے تو ہیں تو لیکن بزرگوں کا یہ ہے کہ بزرگ, بزرگ ہر وقت یاد رہتے ہیں عموماً اس طرح گھروں میں ہمارے انتقال ہوتا ہے تو پھر برسی ہوتی ہے چالیس دن کے بعد برسی ہوتی ہے تو اور اگر اس طرح کا کوئی مادری ماحول میسر ہو تو پھر اس پر کوئی نیچے کا اجتماع ہو جاتا ہے، سوئم کا اجتماع ہو جاتا ہے چالیس روپئے کا اجتماع ہو جاتا ہے اس چالیس کی ترکیب بنتی ہے عموماً اب تو یہ بھی گیا بہت زیادہ اسی مسجد کے اندر ایک آدھ آن گھنٹے کے لیے سویم کی ترقی بن جاتی ہے اور بعض وہ या جاتے ہیں مسجد کے اندر عموماً ہمارے یہاں بابول مدینہ میں معروف مساجد ہیں وہاں تصویر رکھ دی جاتی ہے سپاہے لگا دیے جاتے ہیں لوگ آتے ہیں آدھے گھنٹے کے لیے اس میں بھی مرحوم اور مرحوم کے و کو ورح ورح خوش کرنے کے لیے کون آیا دولت کے لیے کون آیا شہرت کے لیے کون آیا عزت کے لیے کون آیا بدنامی سے بچنے کے لیے کون آیا یہ سارے ہمارے مناظر دیکھے بھالے ہیں کوئی نئی بات کر نہیں رہا عموماً اس طرح ہی ہوتا ہے مرنے والے سے دنیا سے جانے والے تو عموماً کس کو کتنی ہمدردی ہوتی ہے لیکن الحمد دعوت اسلامی کا یہ ماحول ہے کہ ابھی مرحوم کے صاحبزاد نے مجھے دکھائے ہیں، یہ لکھا ہوا کہ غلامی امیر کیوں کہ امیر سنت مری دیں دعوت اسلامی کے مبلک ہیں دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ رحم دلندہ انہوں نے لکھا ہے کہ غلامی امیر سنت کی برکت سے اور مذہبی ماحول کی برعکس سے میرے والد ماجد رسمت اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے اس سال ثواب میں ڈھیروں ڈھیر پرانے پاک درود پاک اقتصاد اور دیگر عبادتیں میسر آئیں الحمدللہ نماز نماز روزے کا فدیہ بھی ادا کر دیا گیا اور ایک ایک پائی کا قرضہ بھی اب ان کے والد نہیں ہے یہ ماحول میں تھے تو یہ ذہن بنا نا ورنہ ماحول میں نہ ہو تو ایسے گھر بھی دیکھے گئے یہ میں مجھے پتہ ہے گھر بھی دیکھے گئے کہ باہر ٹیچے کا لوگ جمع ہیں عموماً گھروں پہ لوگ جمع ہو جاتے ہیں ہماری عورتیں گھروں پہ جمع ہو جاتی ہیں باہر دری بچا دی جاتی ہے کوئی چھوٹا سا شامین لگا دیا جاتا ہے تو ایسے گھر داخلے کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ باہر ٹیچے کا استعمال ہے لوگ ٹیچے کے لیے سارے سواد کے لیے جمع ہوئے ہیں جمع ہوئے ہیں جب گھر میں جا کر گڑی کا پرتا جب اندر گئے تو دیکھا کہ وہی گھر والے جنہیں نیچے میں باہر بیٹھ کر گئی جب گھر میں ٹی وی چل رہا ٹی وی پر فلم دیکھی جا رہی ایسا بھی گھر ہوتا ہے تو وہ مطلب بول کہ ٹی وی بند کر دیں گے ایک کا دن کے لیے ٹی وی بند کر دیں گے ایک کا دن کے لیے ٹیپ بند کر دیا گانے بند کر دیا اگلے دن یا دو دن کے بعد جب رشتے دار چلے جائیں گے دوست احمد چلے جائیں گے تو پھر وہی ٹی وی ہے وہی گانے ہیں وہی باجے ہیں کوئی مطلب وہ ہوتا نہیں ہے سارے ثباب کا بھی کوئی خاص ذہن بنا ہوا نہیں ہے الحمدللہ دعوت اسلامی کا ماحول ہو مذہبی گھر ہو سنو تمہارا ماحول ہو تو اس طرح کا ذہن بنتا ہے ویسے ہی گھر میں تیری وی ہوتا نہیں ہے دعوت اسلام والوں کے گھروں میں جن کے گھروں میں نہیں ہوتا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے والدین کی قبول زیارت جو انتقال کر گئے ان کی زیارت, زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائی پرماتم بچے میٹ اسلائی بھائی املا وجود کی رحمت بہت بڑی ہے جو مسلمان دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں ان کے لیے بھی اس نے اپنے فضل و کرم سے اس نے اپنے فضل و کرم کے دروازے کھلے رکھے جو دنیا سے چلے گئے اللہ حض و تعلّہ کی رحمت بے پایا سے مطالعہ ایک روایت ملاحظہ نہیں کیے اللہ عز و کے نبی اضرت سیدنا و ارمیاں سلام کچھ ایسی قبروں کے پاس سے گزرے جن میں عذاب ہو رہا تھا ایک سال بعد جب پھر وہی پھر وہی سے گزر ہوا تو عذاب زخم ہو چکا تھا انہوں نے بارکائے خدا ونسی عظر و جملہ میں عرض سے یا اللہ جل کیا وجہ ہے بال بکھر گئے گئیں تو میں نے ان پر رحم کیا اور ایسے لوگوں پر میں رحم کیا ہی کرتا مدینہ دعائیں بالک و مختار بھی اس نے بھی اس نے پروت دکھا شکریہ روز شمار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے مقبر نشان ہے میری امت ہے ایک خبر میں داخل ہونا اور جب نکلے گی تو بے گناہ ہوگی کیونکہ وہ مومنین کی دعاؤں سے بخشی جاتی سرکار نام ادا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد جب مشتبہ رہے مردہ مردہ کا حال قبر میں ڈوبتے ہوئے انسان کی مانی کہ وہ شرکت سے انتظار کرتا ہے کہ ماں یا باپ یا بھائی یا کسی دوست کی دعا اس کو پہنچے اور جب کسی کی دعا اسے پہنچتی ہے تو اس کے نزدیک وہ دنیا و معافی یعنی دنیا اور اس میں جو کچھ ہے سب اس سے بہتر ہوتے ہیں اللہ عزوجل قبر والوں کو ان کے زندہ متعین کی طرح سے حد کیا ہوا سوابوں کی بڑھاتا ہے زندوں کا ہتیا یعنی طا <تصیح> مردوں کے لیے دعائیں بائیں اللہ تعالیٰ ہمارے تمام عردین کی مغفرت فرما دے مجماعل زواحد کے حوالے سے نقل ہے جو کوئی تمام مومن مردوں اور عورتوں کے دعائیں مغفرت کرتا ہے اللہ بچل اس کے لیے ہر مومن ماں اور عورت کے ایک دیکھی لکھ دیتا ہے کتنی فضیلت ہو گئی جمجائی ہے اربوں خربوں نیک کمانے کا آسان اس کا ہاتھ آ گیا ظاہر ہے کہ اس وقت روئے زمین پر کروڑوں مسلمان موجود ہیں کروڑوں بلکہ اربوں دنیا سے چل بسے ہیں اگر ہم ساری امت کی مقصیرت کے لیے دعا کریں تو انشاءاللہ شاء اللہ اس وجہ ہمیں اربوں اربوں نیکیوں کا خزانہ مل جائے گا میرے شیکے طریقہ امیر سنت فرماتے ہیں کہ فاتحہ کا طریقہ یہ رسال امیر سنت دکھا ہے آپ نے اس میں تمام مومنین و مومنات کے لیے دعا تیزی کر دی چنانچہ چنا چب کی پڑھ کر یہ دعا ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ شاء اللہ کروڑوں اربوں خربوں نے کیا ہمارے سے میں آ جائیں گے میں دعا پڑھتا ہوں واپس دعا دعا کوریو مونالی مور یاد کرنے کی کوشش کریں مکمین یعنی اے اللہ عز و جل میری اور ہر مومن و مومینات کی مغفرت فرما تو یہ دعا اب بھی یاد کر عربی اور اردو دونوں میں یاد کر لیجیے آسان آسا آسا اللہ عما برلی اے اللہ میری مغفرت فرما و لکھنؤ اور تمام مومن مرد اور تمام مومن عورتوں کی مغفرت فرما تو آپ نے روایت سنی کہ جو کوئی تمام مومن مردوں اور عورتوں کے لیے دعائیں مقصد کرتا ہے اللہ سوچا اس کے لیے ہر مومن مرد اور عورت کے قیبت ایک نیکی لکھ دیتا ہے کتنی پیاری سرجی لگ مل رہی ان شاء اللہ اسلامی کے مقدی کافلوں میں سفر کریں گے تو یہ دعا بھی جلدی یاد ہو جائے گی امیر سنت مشورہ عطا فرمایا ہے کہ اسے یاد کر لیں اور روزانہ پانچوں نماز کے بعد بھی اسے پڑھنے کی عادت بڑھا لیں اللہ پھر ایک بزرگ نے اپنے مرخیوم بھائی کو میں دیکھ کر پوچھا کیا زندہ لوگوں کی دعا تم لوگوں کو پہنچتی ہے تو انہوں نے جواب دیا ہاں, ہاں, ہاں اللہ اللہ کی قسم وہ نورانی لباس کی سورج میں آتی ہے اسے ہم پہن لیتے ہیں شرح شراکت صدور کے حوالے سے نقل ہے جب کوئی شخص میت کو اس کا ثواب کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام اس نورانی تباہ میں رکھ کر قبر کے کنارے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں ایک قبر والے یہ ہدلیہ یا توفا تیرے گھر والوں نے بھیجا ہے یہ سن کر وہ خوش ہوتا ہے اور اس کے پڑوسی اپنے محرومی پر غمگین ہوتے ہیں یعنی ان کو چونکہ کسی نے بھیجا نہیں ہوتا وہ غمگین ہوتے اور جسے مل رہا ہوتا ہے وہ خوش ہوتے ہیں تو بس بس اب اب اب دیات کر لیجیے گا جتنے ہمارے معرومین انتقال کر گئے بالخصوص ہمارے ماں باپ انتقال کر گئے ہم روزانہ ان کے لیے دعائیں مست کریں گے روزانہ ان کو صالح سوات کریں گے انشاءاللہ منقل ہے جو قبرستان میں گیارہ بار سور کر مردوں کو اس مردوں ایسال ثواب کرے تو مردوں کی تعداد کے برابر ایسال ثواب کرنے والے کو اس کا آٹر ملے گا کتنی بار گیارہ بار سور اخلاص آسان سورج تو کل ہوا شفیع مسلمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے شفاعت نشان نے چلے جو قبرستان سے گزرا اور اس کے سورہ تکاثر پڑھی پھر یہ دعا مانگی یا اللہ عزوجل میں نے جو کچھ قرآن پڑھا اس کا ثواب مومن مرد و مومن مرد عورت دونوں کو پہنچا تو وہ قبر والے قیامت کے روز اور ثواب کرنے والے کے سفارشی ہوں گے ایسا نہیں ہے کہ جسے ہم انسال کر رہے ہیں اسی کو فائدہ ہو رہا ہے آپ دیکھیے کہ انسالیں ثواب کرنے والے کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے کہ بالوں کا تو جتنے کو کیا اس کے برابر اس کو ثواب مل رہا ہے اور پھر قیامت کے دن جن کو انسال کیا جا رہا ہے وہ کیجیے شفا سفارش بھی کریں گے تو ایسا نہیں کہ صرف ون سائڈ ہم انسان جو تو لالتی ہے یہ بنیادوں پہ لالچی اس کو جب لالچ ملتی ہے تو وہ اس طرح بھاگتا ہے تو ہمیں اس طرح کی ثواب کے اندر بھی بڑی لالچ دی گئی ہے تو جو ثواب کا لالچی ہوگا ثواب کا حریث ہوگا وہی وہ سنتا رہے گا جلتا رہے گا یہ تو گھر بیٹھے ثواب کمانے کا موقع ہے جیسے کہ بعض لوگ جنازے میں بھی شرکت بھی کرتے بعض کئی لوگ ہوتے ہیں جو جنازے میں شرکت دی کرتے اعلان ہوتا ہے مسجد کے اندر جبھی بکیہ نماز کے بعد جنازہ ہے تو جہاں جناز گاہ جنازہ گاہ ہوتی ہے یا ایسی جگہ ہوتی ہے یا جنازہ پڑھنا درست ہے تو کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جنازے میں شرکت دی کرتے جبکہ کوئی خاص مجبوری نہیں ہے کہ نیچے جا کر بیٹھنا ہوتا ہے دکان بجا کر ایسے بیٹھنا ہوتا ہے کوئی ایسی شرائی مجبوری نہیں ہے کہ جناز ہوتی لیکن صرف کی وجہ سے مردے کو غسل دینے نہیں جاتے مردے کو کفن دینے نہیں جاتے قبرستان نہیں جاتے جبکہ خلاصہ مفہوم ہے روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ جو کوئی مردے کو غسل دیتا ہے مردے کو کفن دیتا ہے اس کے ساتھ قبرستان جاتا ہے جنازے میں شرکت کرتا ہے اور جو بری مال دیکھی اگر اس کو اسے چھپاتا ہے تو وہ ایسا ہے جس آج اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے تو سواب ہے بتائیے اب ہم سی سی کرتے سستی کر جنازے میں بھی اللہ کی ازا کے لیے کون پہنچتا ہے یہ بتائیے رشتے دار ہے پہنچنا ضروری ہے ناراض ہو جائے گا سن رشمی کا جذبہ ہے رشتے داری نبھانے کا جذبہ ہے اللہ کی ازا کے لیے مدینہ مدینہ ورنہ یہاں نوکری کے لیے جائے گی سیٹ ناراض ہو جائے گا سسرالی ناراض ہو جائیں گے ہزار ہزار دنیا کے مفادات،, مفادات دنیا کی اگر مقاصد کی نیتوں کو لے کر ہم بھی جنازوں میں شرکت کرتے ہیں میتوں میں شرکت کرتے ہیں وہاں بھی جا کر حبرت کون لیتا ہے جنازے میں لیتا آج ہم بیٹھے کون سوچ رہا ہوگا اللہ ماشاءاللہ کہ ہو سکتا ہے کہ کبھی میرا بھی سنچرا تیجا وہ ہونا ہی ہے کوئی کہہ کرے یا نہ کرے تیجا تو ہونا ہی تیسرا دن وہ آنا ہی آنا ہے مرنے کے اب وہ ہوتی عیسان سماج کے لیے ہوتا ہے یا کس کے لیے ہوتا تو اللہ بہتر جانتا ہے لیکن مرنا تو ہر ایک آزف کو ہے نا تو کون سوچتا ہے جسے اطلاع ملتی ہے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا تو کس کو یہ خیال آتا ہے کہ ایک دن میری بھی اطلاع چلے گی کہ میں بھی مروں گا مرنے والے پر تو افسوس ہوتا ہی ہے کہ چلو وہ چلا گیا دنیا کے رخصتوں کے بالخصوص آل اولاد کو رشتہ داروں کو گھر والوں کو افسوس ہوتا ہی ہے جو محبت کرتے ہیں لیکن برے برے کہ یہ شخص کا جو دنیا سے چلا گیا اس نے اس مرحلے کو پار کر لیا کہ ایمان پر جانا ہے کہ ایمان برباد ہونا یہ مرحلے سے وہ گزر گیا